غلمایا اہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفی چونک داروسلام گجران والا وربنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وغفر فينا محمد مد النور كل منيره بدا یا نور و یا نورنو رو یا نور کبلا کلو یانور بادا کلو و, و, و نور شوق کلویا نی پلوان کلو وب کنوین کنورو لو وأنت النور وأنت النور والنور النور والنور على كل نور. کلیا لانور کلنور آل ہس رج لو رو سہ بل مساد ہوہار سلادن تجالو jauh na nooran wafe ho yun na nooran wafe ris dur na nooran wafe kabur na nooran aaami ya أما بعد فأعوذ بالله السمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وَزَحَقَ الْبَاطِلِ <تصفيق> إِنَّ الْبَاطِلَ كَانِ سداح نبی نا علیہ وپلار سوہلکری افضل آلحی والتسلیم کاشن ابھی بہی انہ ملا کتو سولہ اوہل ملو سلو آلوت سلیم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آدك وصحابك يا گونج پی جائے جڑا نبی پاپ کا گلام پڑے جڑا کسی ہو گلا میں بش نہ پڑے صل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دشمنے احمد پیشے دت کی جیے دشمنے آہ مد پیشے دت کی جیے سپڑوں دشمن مد پیشے دت دشمنے آمد پش دت کیجیے اور ملدوں کی کیا روت کی جیے مولھدوں کی کیا مروت کی پرو مول تو کی کیا مرت ہر ویس میں جل جائے بے دینوں کے دل آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ جو میرے بار میری تقریر کوئی تھوڑی اشارے ن بھی دیگی ریب میں جل جائے بس سنی تسی یا رسول اللہ کی کسرت کی جیے. جتنا ہے وہ شاید نے شان نہ मैं نہیں گجی نہ لوا جابی دیکن یہ یاد رکھو جنہ میں ماں کا دودھ پیتا ہے، میں پی کے حلال کرا جن تصا پیتا ہے، تسی پی کے ہلال کرو جنار نسیب ہی نہیں ہوا توجہ جنیا توجہ توجہ میرے وال جار نصیب ہی نہیں ہوا ان کی جی گل نہیں کرنا جنہ جنہ نے بھی اپنی اما جی کا دھوپ پیتا ہے جرا پی کے حلال کرنا نار سال ہاتھ کھڑے کروارے سجے کبے دیکھو ہے تو با نہیں کوئی وہ جنو اما جی کا دھد نہیں لبا باہرلی کا سجے کبے دیکھو نالے مور لاؤ اور جیسے برمی والے مور لانے نہ ایے مور لاؤ پتا لگے مرشدی سیدی مرشدی, سیدی مرشدی جماعت ہل سنر انج منتاب اسلام پاکستان جوابا جوابا. سپاہے مستفا بہتر رہنے والے حضور دے سنی ہنفی بریلوی امتی اج جاگ کے بو امان نہ اگر تج شروع جا کے ریل جم دینا حقیقت ہے جمیا ہی کا کہ تھی چوپ چاپ ہو گئے جناب جی گا چل سان میں امید رکھا گا کہ اج تو بعد تھی بالکل خبردار ہو کے رہو ٹھیک ہے نا انشاء اپنے علماء اہل سنت سندر شانہ بشانہ جدو آواز پو اسی ویلے حاضر ہو اور پتا دس دن منکرا کہ الحمد للہ آسان سننی بڑے بھی شہن شاہ دیاد من زندہ رات میں جل جائے بے دینوں کے دل سنیا تھی یار اللہ کی کسرت یار اللہ کی کسرت یار رسول اللہ کی کسرت کی شرک ٹھہرے جس میں تاجی میں مذہب پلانت کی اس برے مذہب پلانتی صرف چارے جس میں دادی میں حدی اس برے مذہب پلانتی آخو اس برے مذہب اس برے مذہب پلانت آخو اس برے مذہب ہر بات میں پامے محفل نات ہو جلسہ ہو یعنی شاط مانے رسول نگڑا انہوں ربڑا چاڑ پاوے جناج کول خانی جی ہو پاویں دی محفل <ہو>. دی محفل دی محفل ہو جناب جی یومر کی مجرس ہوا یوم عثمان مجرس ہو جناب عزرت مولا علی حیدر کرار اللہ تعالی کا یوم ہوسن کریمین شہادت کا جلسہ ہو جناب جی حلبید عظمت کا تلکرے کا جلسہ ہو کوئی بھی پروگرام حال آدت مل برقتی مامے سنتی سمانے کہ ذکر ان کا یعنی اپنے نبی پال ذکر ان کا چیڑیے ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا عادت کی جی چھیڑنا شیتا جی, جی آخو چیڑنا شیتا آدت جیے چھیڑنا شیطان کا عادت ہر جی جی جی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو عادت کیجیے یاد جاری رہے گا کچھ بولو جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا سوچ جی یاد ان کے اپنے صلاح وبی رونی و عالی و سہادی صلاحی اللہ علیہ وسلم تم و سلام کا جسود نہا تھی واجب الاحترام حضرات علماء و مشاعت رہے سنت محترم بزرگوں دو دوستو پیارے عزیز سنی حنفی بریلوی مسلمان بھائیوں اور نہایت ہی قابل صد درام میریوں مائیوں اور پہنوں اج دظیم الشان فقید المثال ایمان افروز باطل سوز نورانی اور روحانی اجتماع بس سلاے ذکر مستفا اور نال نال رگڑ شا تمانے تو تے اس بہاول نگر دحیل بزار ڈابا چوک تحسیل بزار بازار ڈابا سواڑ ہارون بدار ہاں جی اس نے کد پذیر جیسے میں اگر تسی جناب جم کے بیٹھے رہو کے بیٹھے رہو ان شاء تعالی میں رگڑا یہو کہ یقین کرو دے جڑے نا ایمان لا بات یہ گوڈے موڈے لا کے یہاں آخر گے مزہ تج آیا جی یقین آ فکیر والی جمان فقیر والی پوچھ لو ایک پاس تقریب پنج ملوانے ہے تو بھی دے جناب جی چوٹی دے یعنی سر آہ الحمد الحمدللہ فقیر نے پھر سر کٹے خوب جناب الحمدللہ اللہ عشق رسول دا جناب بھی پھر جناب بھی کواڑا پھیرا ٹکا کے یقین کرو بچارے جناب جی بے چین رہے رہ مقام خانست مرشان لگیاں سانس مرشا لگیا رہ پھر جہا یہ پرانا ہے المدد یا الامیہ آن لیکن اللہ دے پتل میں ڈرن والا ہی نہیں بالکل پلے سچ تے سچے کھلو کے گاچ یہ آدھا مینو اندر بند کر نا تے بار بار آدھا سی سان جب ایک کمرے میں بند کر دو جی پانی نہ ہو جی لے جاتے کھان پی کھ بھی نہ ہو, خان نا ہو یعنی میرا خیال ہو دا ہے ببرچی ہو دے نہیں ہونا بورچی خانہ بھی نہ ہومرے چ بند کر دیں جب وہ کیسر سنی تو میں خیال ہے بھائی وہ کمرہ تو جناب جی <سؤال> نہیں سمجھے میری تکلیف تھوڑی اشارے جی تھی ادھر سجے کبے آ جانے کر کے کسی نہیں لگنی ہونا میں کمرہ جب نہ نہ ہوئی جنابی پانی دا انتظام نہ کوئی کھان پین دا کوئی پروگرام ہوج بھی نہ ہووے بس خالی کمرہ ہوجور ہے کمرہ سی جناب دس چھڑنے او کمرہ اما جی ان شاء اللہ جی اوکھے جناب کی بند کر کے توبہ نہ لائیے سانو گور گڑ کمرہ تجویز میں کر لیا پیو لا بنی ان تیاری کردارے ویس کے آپ ہے کہ میرے منہ یہ زبان ہے تو میں جویں مردی جناب واہی تباہی پکا مینو کن روکنا خدا کی قسم سانو اللہ نے طاقت دیتی اری دبان گی کچ کے کتیا بھی پا سکتے توجہ اللہ کے فضل نہ سنی غیرت والرت نہیں غیرت والا مستفا نو سے صحابہ عظمت اولیاء لیا اور عزمت ایتے تھار ت اور عزمت آئمائے مجھتا ہے دین کے رب کی کسمیں کٹ مرنے والا سما اللہ دے دردو کرنے تو کی سمجھے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے را سر بستا نہ یوں رسمائی کیا خبر تین کلاب آسماں ہو جائے گا دینے دیو بند پائے مال سنیاں ہو جائے گا آج کم کھول کے سنو میری تقریر اس ناچیز محمد اکم رضوی تقریر دفائی دفائیے دفائی اگر اللہ کی قسمیں میں جا تقریر کرانا جا رہا رب کی قسمیں نہ دیابڑیاں ہم ہے خدا کی قسمیں دیابری دجوسنیاں حسر کی سندوکڑیاں ان شاء اللہ تعداد کرے گا تو تمجیا کہ میں میرے جواب دینا والا کوئی نہیں ایمانت تیرے نک چ نکیل پا کے او رحمانی بر ودنے شیتانی خدا دی قسم شیطانی کے تیرے نک چ نکیل پا کے تین دچھ کی طرح نچا نہ چھڑا تو نوی پا دام اپنی سپاہے سیاب دا جناب بھی سانو دس اللہ دی قسم او او و جن نے تن من ٹن مال جان اولاد اپنے نبی دے قدمہ تو اپنے نبی دے نا تو باغی لان کا احلانسا دم چکر والے نہیں بلکہ اپنا پروگرام میرے کر سونے دے نام دی ملے دے نام دیل سوٹا لے لیے پچھا ہٹی دے مننے والے ہاں نیاد مرگا کون نے جنہ نے ایمان تختہ دار چڑھنا پسند کیا اپنے گلے پانسی کا فدا پا لینا پسند کیا کون نے اگر خدب روزی اللہ تعالی میرے دوڑے آتا مولا دھی جس وقت ظالمانے جس وقت بےدینا نے دوتے صحابی رسول حضرت تختہ دار تے کھڑا کر کے فانسی دی پانسی تیاری کی تی جا رہی ہے پانسی دا فندہ گلے پانے دا پروگرام بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی طریقے کے اصول دے مطابق جس نسی دتا جائے ادر کو دے دے آخری وسیعت پوچھی جاتی ہے کوئی ہے تیری آخری وسیعت گل کر دس تا کوئی جنا سوچیا جا پوچھا خوب تیری کوئی آخری وسیعت کوئی آخری خاص آپ نے پروایا اور موقع پھرو سنو میری کوئی آخری خاص وسیعت یہ نہیں کہ میرے پیچھے جینے ملو جنا جی باقی کی زندگی گزارن کی بنے گا لیا تو ایسے جی کٹے ہو کے ایک ایک روپیہ میری بیوی نو پچا چڑیا گی میں دساگا تیرا مردہ وسیٹا کی کر کے جانا مال بھی شروع فر اج جی میںرا بھی ماں کور چو کٹ کے جو میں ہڈیاں روڑی پا کے اتنے کتے نہ چڈے مینو گول تو مل گئی نہ سپاہی سیاف ہے کہ جناب جی اون جی جناب کی خون خراب ہے کہ نیڑائی ٹبر ہی آپ ہے سپاہ سیاپا یہ پتا کوئی نہیں شر چل رہے تھن ترٹتے منا لو کہ سیاپا دا پروگرام کی پیا بن رہا ہوں تو خوبیب رتی اللہ تعالی نے پوچھنے والے پوچھو خبیب کوئی آخری گل دس یہ آ جے مولیش نے تھان کیا میری وسیعت یاد رکھنا میرے پیچھے جی <laughs> بھی okay, سی جناب اپنے اپنے جنادی کچھ گزارا ہو جائے گا میں کہتے جانا تو کلا جناب کٹھے ہو کے روپیہ اس فکیر اس فکیر بھی کسی ایک دل چوڑ جا کہ وہارو کلا کٹوں ہاں تو بت ہاں کہڑی روبان بتنا گمبد کی سزا ہے جیسی کہو کہ گے ویسی سنو سنوار نہ سنو کوئی متے آخ جناج رنویت صاحب نے حوالہ نہیں دتا خدا کی قسم حوالے میرے سامنے موجود فقیر فکیر ڈنکے کی چوٹ تے شکاؤنی اگر میرا بیان کیا حوالہ ایک غلط ثابت کر دبے کا بہت قسم میں پنج ہزار روپیہ میں کدی نام پناہ ہزار پکے اسٹام تک تیار ہاں ایسے تصیر چوک کھڑا کر کے ٹوکے نال گردن اڑا دو سر قلم فون معاف ایسے بابل نگر جی اپنی عدالت اندر میرے خلاف رٹ کر میں ہاضر ہوا اگر میں جھٹھا ثابت ہو جا ایمان جو ادالتھا سابت ہو پنجہ ہزار کبھی نام نہ دیا اپنی جردن نہ لواوا تے اپنے پیو دیں گے جی گل خری ہو گا اپنے گندے عقیدے نڈ کے انہاں سنیا بریلیاں میں شامل ہو منگن کی لڑ ہی کوئی نہیں آپ مستفا کریم کرم فرما جاؤ جتنا دیا سرکار نے مجکو اتنی میری اوقات نہیں آہ. یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات اب کردہ دوستوں تو جو فرماؤ نبی پاک نہیں سلا اسلام دے گلام حضرت خبیب تختہ دار آخر خوب کوئی آخری خاص کوئی آخری تمنا کوئی آخری وسیعت دس فرمایا بیان کرنے والا اس انداز بیان کر رہا کی کہ نہ روٹی اور نہ پانی نہ روٹی اور نہ پانی نا اور نہ کپڑا چاہتا ہوں میں نہ روٹی اور نہ پانی اور نہ کپڑا چاہتا ہوں میں فقط دولت دا کر نے کی محلت چاہتا ہوں میں آخو حضرا سبح اللہ انگریز رجوانا آواز کر کے آخو سبھا اللہ فقط فقط دولت تدا کر نے کی محلت چاہتا ہوں میں صرف دو رکار نفع میرے ادا کر ل وہ آپس کھلوتے کھلوتے آخر کے لئیے دو رکاطا نسل ادا پروگرام بنایا موت کو ڈر کے ہوں نماز لمبی کر پو جی بچارے لمی کر بھائی نہیں سمجھے پی بغیر کوئی تھوڑا جہاں نوک دے چل سک بغیر کھان پینے ان شاء اللہ تینوں رگڑا دینا تے کھا پی کے تیاری کر کے روڑا دیں میں پیاسا روک ان شاء انشاءاللہ تینوں رگڑا دن شا تا خوب جناب بھی سر بھی آ سمجھ آ جاب دے والا کوئی نہیں اگر پیو کا تیا میرے سامنے تک بند کمرے چنشاء اللہ امام تیرنا جنادی کشتی لڑک دے خدا دی قسم کے میں تیرے بلانگے نہ پٹا مولا علی شیرو خدا کے سدقے نہ مینو مولا والی کا گلام ہی نہ لا کے نارا مارے انہیں جان نکل جائے مالا یاد کر سانے ہی کوئی نہن so so کھولتے سن لائی مانا تیرے جڑے جناب واسرے جنم ہوگا چنگی سارا ٹبر خدا دی قسمے شہ د خلاف جڑے کفرتے ختوے ملتے رہنے میرے امام احمد رضا دا فیض آه, آه, آه. آه, آه آه. آه آه. فتوے لے کے قسم خدا تیلے پیو جا فتو ہی نہیں پیو دادا میں فتوی وہ گالا بھی کڑ لو ملو بھی شان بت بخ کر لو, بھی سننی تو سننی دے آج پر نبی <laughs> <laughs> لے سی کا میری لگی دےبل سپاہ سیاب کا لیبل سیابا نے لائن کی <après> واسطہ الحبد اللہ علی نو منیا تولو علی پاک نیا بولو گج وج کے بولو تاکہ بھی پتا لگے کہ الحمد اسی نہ سنی ان تمام محبوبہ نے سودا جی بار گاہ کے ادب کرنے والے نیاز منداں کیا پیارے انداز کہنے والا سنتا مولا علی علی ہے مولا علی علی مولا علی علی ہے مولا مولا کشا علی ہے شیر خدا علی مشکل کشا علی ہے شیر خدا علی <تصفح> نا تک آواز پہنچے پتہ لگ جائے علی سلمانن والے نارا بلند کر لے علی کار کا نارا نا تو میں جب ہر کولے سننا تن سپاہیں مستوفا ابتدا اسکہر ہوتا ہے کیا ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے آگرہ میں شکار پیا ہونا میں شکار تو نہیں شکار ہوا گدیا اور کمزور گدیا رئیس ظلم دیا گدیا ریسول بات دکھڑ بھی دہ موری سر خراب الگ کن کھول کے سن رولا پانڈا پھر میں آدر میں حالی شکایت نہیں ہوا تو شکایت ہو بھی نہیں سکتا چونکہ کمزور ہیں کاشٹ آ کے نا یہ ڈیزل ختم میں کوردہ تیل لگنے والا انشاءاللہ میں اللہ میں لا کے جا گمار سی کوئی گمہار میرا مسلمان سننی پڑا محسوس نہ کرے اللہ دی قسم سننی ہنفی بریل کمہار برادری نہ تلک رکھن والا جل عشق رسول تے نوی بھی پڑھ دے اللہ دی قسمے وہ کمہار پائی میری دا ٹنڈ بھی نور بھی میرے سر کا پاپ میں اس کمہار کی گل کر کھوتا لے کے پہ جائے گدا کی لے کے جدھا گدا جا کمزور سی بوجھ بہتا لد جمہورا اس گدے بہتا بوجھ لد کے منا دے سلام نہ جانے پتا نہیں کی کچھ بنا ہے اس گدے اتنے بہتا بوجھ دیتا ہے کمزور کھوتا سمجھو نا وہ کمزور کھوتا جناب کی کمہار نہیں جائے پھر میں ہاتھ جوڑ کر گا سنی میرا مسلمان تمہار پر پھرا محسوس نہ بالکل اپنی ہتک نہ سمجھے اللہ دی قسم میں پھر بار بار کہینا کہنا دہرا کے کہینا ہر او سنی کمار بلکہ ہر او سنی جہاں کسی بھی دی برادری تلے دادا جیسے سی نے چشک رسو لے اور نظر دسام گ رسول بگان سے ذکرے رسم دے الا دیسے میرے سر دمج میں بئی مانا کمارا کھوتا کھوتا بہ کا من بوجھ ہی چکن والا ہو رکھ دیا جائے ان چار قدم چل کے پیچھا اپنا نیواں نیواں کر دیا جانا پھر جناب ایک بار انہیں ڈیگی پہنے ou oh, como وہ کمار کھوتا جناب جی چٹ سنی جناب جی پوشل چکے اٹھ تین رب کی تو واسطہ شری تین اللہ بادشری واستا اے میرے گدے اے میرے گدے اللہ کی تو کرکے پر گدا اٹھے بچارا جنابیو تو بہتا بوجھ تھلے لدے آیا تو چاہ کولو کی کن جا ملنگ لنگیا کوئی علامہ مول لفی صاحب جیسا ملنگ کولو بھی لنگ جانا ریلا شاہ صاحب جیسا نہیں تو سارے جناب کی ڈونگے بونگے والی سرکار علامہ سنیل اکثر صاحب جیسا پراڑنا درویش میں کولوں دی لگے ہونا تو دیکھے ہونا یہ بچارا ہف گیا بچارا پسین ہو بدینی ہوا پیا پیڑا والے بنکے دیا تے پہ مار رہا پوچھا تو پڑ پڑ گیا پہ انہیں اللہ کی تو عید کا واضح دیکھ پیا تم کھڑا ہو جا کیا بابا جوں تیرا پیڑا ہال ہوا پیا شہر پہ کی آئی کیا بتاؤں مولانا کافی دیر سے میں پریشان ہوں دو تین گھنٹے تک پریشان ہوتا رہا ہوں مولانا کیا بتاؤں دو تین گھنٹے تک پریشان رہا ہوں مولانا کیا بتاؤں یہ کھوتا میرا گر گیا یہ کھڑا نہیں ہوتا بتا اللہ کی تو کا بات دے دے کر کہتا ہوں کھڑا ہو جا لیکن کھڑا نہیں ہوتا بابا کیا ہو گیا آ کھڑا بھی نہیں ہوتا تو رفتار بھی اس کی بڑی سستی ہے میرے دوسرے جو بھائی ہیں نا کمہار یہ جو میرے دوسرے بھائی کمہار ہیں یہ تو کئی کئی پھیرے لگا لیتے ہیں تو یہ میرا جو کدا ہے نا اس کی رفتار بھی کچھ ہے بابا پھر آنے پھر کرئیے رفتار دے دئیے رفتار دے دئیے سپیٹ وا دئیے آ میری سپیٹ جناب جی اگر سپیٹ میری تج ہوئے تو نہ کر تیری سپیٹ تیز کر کے جانی سارے کو بھی ہے گور سپیٹا تیز کریں بابا فردی سپیڈ تیز کر رہی ہے تو بہت اچھا دیکھو بہت اچھا یہ تو بہت آپ نے اچھی بات کہ جو میرے قریب بستی سی بستی والوں نے مجھا کے دوری یار تے دیو سے دو تھوڑی جنگ لال مرچان سے دن والوں نے جی دوری ڈنڈا دے دیتا نال تھوڑی جنگیاں لال مرچیں دے دی آ جی ہلاؤ اس معاملے بڑے اونجی پی نہیں یقین آتا آتابیں جیسے آپ نے تسلی فرمائییا پڑھ کے دیکھ لو ایمان نے جلد پڑھ دیا پڑھ دیا رفتار نہ لگ جائے میرے پائی و تو ڈالی ڈنڈا آ گیا جناب تجو کوٹ نہ جدو جنا دی مرچاں جنا دی پیسیاں گئی ول سوادیاں کر کے آخر ڈنڈے نے بھی جناب لہ بابا ہن رفتار وہ ڈا لے کے جناب جی اسے کمار دے اسے کھوتے ہوں پوتے رنگنا جب سڑک پی اٹھ کروتے دے لوتے اور بابا کے بابا کے حضرت جی کیسی رفتار آپ نے دے دی کیوں جی ہوں کی ہوا اکیوزی تیرو بھی ہوں میری گاٹ گئی آخر تم بھی نیو ترج کرتے ہو شاء اللہ پہلے سارے پبرز کر کے جانی ماڑی سپیڈی رفتار ان شاء اللہ اج تینوں کرفتار یہو جا تین شکنجے کا سی ماں ن تیری جمن والی بھی بہن پائے گی ایو بندی بد مذہب شیتانی اب تو کدھر باغ رہا ہے ایو بندی شیتانی کانگریسی ملا اب تو کدھر باغ رہا ہے اے یہ رضوی تو فقط تیرے لیے جاگ رہا ہے اے دفاعی تقریر پا گئی سی آئی ڈی آ لو نوٹ کرو یہ میری دفاعی تقریر ہے جا رہا نا نہیں ایمان اگر میں جا رہا نا کر جاؤں کی میں آخن تو دے جی آخن ارے بدبخت بخش کے پٹھے آج کے بعد ایسی مت کرنا یہ تو ایسی سٹ لگاتا ہے جناب بھی پورے بھی نہیں ہونے دیتا یہ تو ہاں جی سارے ماننا مانا شی سال مان لبی قسمت جمنا بھی بیان پائے گی آپ پوچھ لیا جا کے کاموں کی سر رمین تو جن سارے متھا لایا سربی نہ متہ لایا اج تک وہ تک ویٹ نہیں پا ہاں جی گل کا کر دہ سام سب دارے یہ آج پہلی گل ہے نوٹ پتا کنے لگے بائی بائی نوکاتی کروگرام جناب جی میرا مطلب تین نوکا دا چھ نتی وہ مجیبر مان دا پتا نہیں کنے نا سی وہ چھ نکاس تھا یہ آج بائی نا ہے بڑے لات... آن... آن... بھائی سکتے بارے کوئی جی نہیں لگی تو پھر ایک دو حوالہ نہ پیش کر دیا ہونے ندتی نسبت کی تیا اگر بندہ انسانیت خارج ہوتا بکول اس جہل شیتانی دوبندی پھر میں گھر کی ایک گل سنا دی اے میرے ہاتھ کتاب موجود ہے سرا پستقیل مونوی سمیل دے یہ صفحہ نمبر بارہ بولو سفا نمبر بارہ کہ اما باپ آج زلیل آج زلیل سارے آکھو زلیل اچی آکھو زلیل, زلیل. زلیل. زلیل. زلیل. خدا بندے جلیل کی رحمت کا امیدوار بندہ ضعیف محمد اسماعیل عرض کرتا ہے موری اسماعیل دے جی ان گرو دے جنا جی ڈیڈی جان گد کی صدا ہے جیسی کہو گے ویسی سنو گے ایڈی جان اپنے, اپنے نا دے نا دے اپنے بارے کہ آج زلیل موری یوسف شیطانی دبا کتاب کی بات سابت خود تذکرہ کرتا اپنا تذکرہ کرتا اپنے نال تذکرہ کرتا پیا لکھتا پیاز جا پھر وہ گرو جین کے ٹپنے سے چیلے جان سڑا کیوں بھائی یہ اپنے آپ نے دلیل جی ابھی اپنے نام سب لکھیے ایک جگہ تی طرح جناب جی میں نہیں تسکر کر دیا تو ایک موری بڑا جناب جی گلے والا تو ایڈی لمی دے پتا کہ جناب تسکر کرتا بڑے ادیب ہے نوخیا انداز رجتے. جناب میں جناب جی دروازے ایس کمپنی دا مال بھی ویکو لوگ کناب جی انسانیت ترمیل کر گئے انجی بول کے سب تو زیادہ درد ہے ہی دے پیٹ چ वेखो जनाब जी अपने आप न कुत्ता क्या थो पता होना चाहिए कोई इदन कुत्ते माणा की है अपने कुत्ते का माणा की है थल्यो बोले कह लगा जी अपना साग का माणा की ए मौरी की ए, का सगद माणा की सारे थल्यो जना जी बोले कह लगा जी साग का माणा कुत्ता साग का माणा कुत्ता मौरी बोलिया سمجھ گئے ہو ساگدہ مانا کا ماڑا سمجھ گیا پھر سنو اے مولوی اپنے نام سگ کا لفظ استعمال ہے. تے ساگدہ مانا دے کتا ماحول مانا دے کتا جا بڑی بوڑھیاں بھی آواز پی نکلتی <laughs> سگ کا ماڑا کتا کہنے لگا دیکھ لو ہوں میرا کل کر سور بڑی مارے آخ دیکھو جی کن ظلم دی بات اللہ کریم کوران چرمان اللہ کر لاتا اللہ پلان انسان احسن تک میں کہہ سکے جا کم قرآن پڑھن کہ دانا کی کرنا اصل قرآن پڑھنے میں اس طرح سے قرآن پڑھنا ایک بڑی بڑی آئی ہے تو تیرے پیو کی تر پڑھنا آؤں قرآن ہی نہیں نہ پڑھ ایل کا قرآن پڑھنا ہی پڑھ پیسی مستفا ہو نظر گندہ کا سزا ہو پڑھ کہ ادو ترآن پڑھتا ہو جان نار ہوا سد کے رحمان رحمت دی بارش کر پتہ لگے قرآن پڑھیا گیا پتا لگے مگر کرنا یہ پتا لگتا کہ کوئی چنوتی تی ہوئی پی کے نام کی بڑکا نہیں مار لکا دکھا لک نل انسان تک مگر ای کردا یہی لگتا جی یہ ڈیزل مکیا پہ تک لگتا نہ قرآن پڑھنے چاہیے پر جیسے سارے بزرگوں پڑھے ملاد یاد مدد علامہ مولان محمد مسابی شری رحمت اللہ ساڑے بارے بریلی قرآن. دے فرمایا سنو فقیر دی دبان تو رب دران ارشا والا تو ساری کائن آپ بنا والا خود رحمان کا فلوانسان تک اللہ جی قسمے کلان ہی گلت پڑتا دیکھو نا تک کچھ لوگ کسی کاری پہ اس کمپنی دن کچھ لوگ میں لفظ کوئی غلط پڑے اے اے بھی سن کے دیکھ لو لا دل انسان فی آسان کھتے منہی اکاڑتا قرآن پڑھنے تک ہوتیا نہیں سن کے مارنا لقدال انسان آخو سبھان اللہ جڑے انسان ہو سونے ہو پیارے ہو سونی سرت لوگ اسکر آخو سبھان ہلا لکد سالت نل انسان اللہ سبحان اللہ انسان نو سونی صورت تے تخلیف فرمایا اے اینو سونی صورت والا بنا او اللہ ہنا پڑھ کے کیا کہ دیکھو جی اپنے اپ نو کتا کہندا اے کہ رب فرماندا سونی صورت والا انسان نو بنا اے دیکھو ا دی سونی صورت والا ہو کہ اپنے آپنوں نو کتا کہندا پھر دا اے تنالے اوندا میں گاؤ دے دروازے دا کتا واہ ہر روکو دیکھو رب آتا میں سونی صورت ہی بنایا ہے اس انسان سونی سورت ہی تقریبا سونی صورت ہے سورت دیکھیے آپ آگا رو کا کتا کتا ہوں جناب اتو تک اگر راستے یقین کرو میرے اپنے مسلب میں سننی بھی یہ گل سن کے نہ میری اس بات کو متلفر ہو جائے میں خود تقریب کر متلفر ہو جائے یار واقعی اپنے آپ سادہ اللہ لگا دکھ لکنا انسان اپنی نے تک گئی جوش کیونکہ رفتار سے ساڑی لگی رفتار جو ساڑی لگی ہوگی کچھ بھی نہ یہ ٹھنڈے ہوں ہے سپیڈ ہاں لائی پھر ٹھنڈے ہو سپیڈ فکیل دی جو شا ای گل کہا کہ چپ نہیں کیتا کہا لگا سونا سونا پڑے نی ملا اگر تاستا کتا سب کا کتا ونا تین نل وہا بھی تو قوم اللہ تین نقل سال دیو بندیاں دی قوم ہے دی دی. تقریم تک مانا جناب کی صحیح بات ہے میں سو تو پہننا کہ میرے اپنے بھی جناب میرے تو باغی ہو جائیں جدو نے جوش سے جا کے آ پورا سے پوری والا داج اختیار کر کے اگر تم گاؤ تو چند دنوں کو بعد پھر میرے ملنگا مینو بلا لے مینو نے نا بھی لگوایا نہ گل کی میں کس سد کے جاؤں دیکھو سی گاؤ د ساگ تو گاؤ د ساگ الحمد للہ باون نگر چی آ روس کے دیوانے من قسم خدا دی نظر پی جائے اٹھ کے جناب جی چند قدم اگے بڑھ کے استقبال واسطے فر کے سینے میں اللہ غوث لانے روس کیا بھائی لوگ اجاد اکرام دے نال چار پائیا بچھا کے بڑے سونے انداز جناب بٹھا کھانے لنگر چاواں فروٹ ہلو منہ آ گیا ٹھیک ہے میں دسے گھی اور سوجی کا اندر نیبالا میاں وہی کھائے جو ہوئے بھی مان وا بہمانہ نسیحی ہوں بئیمانہ کھانے کؤے گچ کوے گوا بجو سانے ہندو ہلی دیوالی پوریا کچوڑیاں ہندو سوتی روپے کی شدید پانی جڑے داتا جی ہزری دی خالص دی سبیل والا مو کی سبھیلوں منہ فرن پھر ان کمیمیا ہندو کی سوبی روپئے دی, دی سبھی دوارا پانی پینے پی والی داتا دے لنگر والوں خاجہ دے لنگر واوے فرید دے لنگر ویرن پھر یہ کنجرا نو کھان واستے جناب ہندو کیا کچو تو جو ہے بھائی گل تو میرے تو نوٹ دا کتا میری ہے سگ کی دادو کرام گوف د سگ کی خدمت کی جی میں رب کا کتا جناب ہی آڑے کتا رب رب کتا جو آ بڑے جناب میرا مطلب مسیتیاخل پروگرام بنایا کھڑوتا رب کا کتا جی جگہ تھی داخل... oh, رب کا کتا بولو رب دولوی رب کا کتا مسیتی آ میرے بو ٹپ کے کلوتا آجی جی جگہ تھی ہوب کتا ایمانا آ سڈے سنی انجمن سپاہ مستفا والے سنی جوان انجمن پرا پائی اسلام والے سنی جوان پاکستان سنی فورس کے جوان تے اپنی جگہ تے آ سڈے جناب جی آ جڑے بڑے وڈیری سنی نے نا اے یہ بڑے وڈیر یہاں کی جدو نظر پی جائے بھائی اللہ دا کتا مسیتے ہوئے جی جگہ دکھوتا ہے کوئی پروگرام ہے پتہ نہیں ہوں کہڑے پسے بج کے جانتا یہ سارے وڈیری وڈیر سننی بھی ماں اپنی پرانی سکی جی لتری فرق نہ سائی مرنی اور رب دیا کتنے بڑن دا سگ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے ای سب اے سب پگڑیاں والے اے سونیا سونیا سہولتوں والے نبی ندی سنت پاک رنگ رنگے ہوئے اس نشانی کے جو سد ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سد ہیں نہیں مارے جاتے اور میرے گردن میں رہے دور کا را تیرا اور جڑے ردے کتے دور دور کی بولیوا مقابلہ کر دا تیرا میں جواب الحمد دے دیتا ہی قصائد صفحہ نمبر ساتھ تو. تو جواب اور تیرے جن میں سفا نمبر سات و تیرے پیو کا بنی اگلی بار جلسہ کرنا اسی طرح نمبر بار جواب دے تو جی تم سجے کھبو ادھر ادھر ہو کے چلیں ضرور لطیف ہے بھی پیش کر ضرور جناب ہی ود تو ود کوئی جناب ہے لیکن جب دیں سر پیو کے جاب دیں والے پھر کدی بھی جواب نہیں دے گا دوسری بات کہ بریڑیاں کا رب پیدا ہوا ہے آخر لانچ اچی ساری آخر آآ آآ رب کی قسم اٹھا کے کہنا ساری کسی عقائد دی کتاب میرا چیلنج یو دیا اپنے اصا سنی الفی بریلویاں دی عکایت دی ایک کتاب کد کے بہا دے سی سنی بریلویاں دی عکایت دی ایک دی کتاب عقائد دی. کن دی؟ کھول کے سو سی سنی الفی بریلویاں اکایت دی. دی کوئی ایک کتاب کد کے بہا دے جہد جی سنی بریلویاں نے یعنی ذمہ دار سمجھ لگی نا علم و فضل دے مالک سنیا دی گل پہ کرنا وا ایک سنیا دی عقائد دی کتاب تو ثابت کر کے بہا دے اب سنیا کی عکایت کی کتاب تحریر کی تقریر کی عقیدہ اللہ پیدا ہوا ہے کیا بریلویاں کا رب پیدا ہوا ہے میں گا ای گل کہنے والا اپنا گرے باہن کھول تو اے پڑھ کے اپنا گرے باہن کھول کے دس باری اپنے سینے سے دم کر لتا کہ تیرا گھر پورا ہو جائے جی نہیں دوں او پرے لیو پرے لیو دا رب پیدا ہوجما کنزل کرزولیمان اٹھا ترجمہ, ترجمہ تل کو جنو تسا بےمانو تل لا کے متعدا ارب امارات خاص کر کے بند کروایا جمدر جنا جی بند او بندا گند بولو نا گند نہیں جنابی یقین آتا تو میں ان شاء اللہ آلیا پیش کراگا واگونگ سابق ہے دل کل ہاں آلہ ہراٹا دی برکت امام پی مانا تین پتا ہی نہیں بریلی والے کا مطلب کی مد لامد و لمیا پو آہد کچھ آواز والا کچھ بان اللہ کوئی شری عذر نہ ہوے جم کے بیٹھو جنہوں کو شری ہوے یا کوئی دوجی کمپنی کا ہو جائے لیکن جا سرکار کا غلام ہے اج دہاڑی سکار نا تقف حق سچ دی خاطر اج رات مسا مسا ہاتھ لگ دے کر م پتا نہیں پھر نال سبب دے کدو ہو سبب گلا موقع ملے اج کھل ڈل کے دنادی ڈٹ کے جم کے بوادی اج جناب گل ہاتھ سائیں سنو ان شاء اللہ ایمانتا کا ہو جائے گا کنگل ایمان شریر کڈو دو، کنگل گل ہو شریف ترجمہ بریلی کے شہنشاہ امام سنت مجدد دین و ملت تاجدار بریلی مولانا اشا امام محمد رضا فال بریلی رحمت اللہ تعالی جنہ کا نا سن کے نجدیت و دیوبندیت و وحابیت و دیوبندیتوں و احراریت اہراری زلزلہ آ او بریلی دے شہنشاہ دہنشاہ کندی ایمان کر کے دیکھو قرآن کا تجمہ بولو اللہ ہو تم فرماؤ وہ اللہ ہے اور ایک ہے سونیا تو کو دے او اللہ اے بولو او دیو بندی ملان دے سر جو مارو خلہ جہرا بئیمان بریلیاں کا نام لے کے بریلیاں رسدان پیدا ہوا ہے بئیمانہ سا عقیدہ نہیں ربدی قسم زمے داری کرنا ایک بھی اکا جی کتاب سابت نہیں کر سکتا اکا کھول کے سن جہلا ساری عکا جی ایک کتابوں تھی ای سابت کر سکتا سنیا بریلیاں کا عقیدہ یہ رب جمے ہے فرماؤ وہ اللہ ہے بولو وہ آل said, اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ حسامد اللہ بے ند ہے بولو اللہ بے ند ہے لم یا لد نہ اس کی کوئی اولاد ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا فیض رضا مسلک کے امام محمد رضا بریلوی جیت گیا بھائی جیت گیا مسلک کے اہل سنت بریلوی اور ہار گیا بھائی ہار گیا دیو بندی دیوبندی دو بندی مذہب قرآن, قرآن, قرآن اور پتاب ری دیا گا گدیا تین پتا ہوا نام ہے تین ربے علم کی ہبا بھی نہیں لگی لام لکی پیا نظم پڑھے لامیا لامی اللہ نے والی کرد ایک نہیں دی پیا نظم پڑھے لامیا لدامی اللہ نے تو والی دوالی کر دیتی ہاد فلو آواز نارا اللہ اگے تکا درگاہ امکھ توں لائی پھر بئی مانے ہوئے شتاب تھی نارا تیرو اللہ اکبر اگے کاٹنا کیوں امکھانا تیرو لانی جاتی تو لو ہے نظر یہ نہیں نظر آیا وما مر وما الحمد للہ ساڈا بھی ایمان لامی آدھے دوا لامی اولاد ابھی خود دوپہر تجمے کر کر کے سنا کہ نہ اس کی کوئی اولاد اور اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ایمان تیرا کی قرآن پورے تیسا قرآن ایمان بریلیاں ایمان ہے مطلب دیا ایتان کے بوتھا والی ایتان رٹیاں نے بس انہوں نے ایمان تے انہوں سے ہی رولا پائی فرد لیکن رب کی قسمت قرآن دی الحمد علب کو لے کے بنناد کی سی تک پورے قرآن منع آ مانیا کہ سارا حضرت نات کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ رشکرا چکن ساروں نہ چیڑ اللہ دی قسمت تیری پوری نسل دی ڈگری ڈائٹ کر چلا کے فر کے دوار ہلا کے رکھ سمجھے ہے असि दीवाना अला की कसम साल तो नबी पागो मोहब्बत वाले जिक्र अपने आप तेन खुली छुट्टी लेकिन सानू छेड़न की कोशिश की तेरी जमन आय पाई शदा मददा तेरा ستا مدا زبا میرے آقا سب شان تری رچیا آواز نہ رکھو ہو سکتا ہوئی کھڑی قبولیت والی اللہ دی بار گائے مقبول ہو جائے پیارے دی مستوبا مقبول ہو جائے میرے من نکلے ہوئے ایسے قبولیت والی کھڑی کڑی بول نکلے قبول ہو جان تظر کرنڈے میرے ہو جاتے بیرا پار ہو جائے شردا مداں زیر سب سب دا لفظ بولو سب سب شان تیری آیا بچیا تی غیرہ لوک خبر نہ نائی الحمد للہ ایسا سنیا رمضا پایا لم اللہ نے تو عید والی کر دی دی حد ہدو تصویر کا ایک رخ پیش کرنے والے ادرا یہ بھی تو قرآن دیا پڑھ کے سننا وما سلاتا رحمت اللہ عالمی آل پھر کیوں نہ آخ کیوں میں آخ اللہ نے والی اللہ نے بوالی کر دی حد تندیا نجدیا کر دیتی حد بار سالہ رحمت علی لال امین اللہ نے حبیب والی اسی والو اللہ نے حبیب والی خراب کر کے بولو اللہ نے حبیب والی آئے کوئی آئے کمی رہ گئی ہے تے تیمان نے آیا نبی رحمت اللہ خاصا نبی کا نہیں کھ کے ویخ لو آتاب فتح دیا میرے ہاتھ چوجے لکھا یہاں نے کہ رحمت ال خاساندی کا راتو شری کو بابا د پڑھو پڑھو السلام تلام علیکم بس زمہ داری دوں کسی شک ہوئے امام اللہ لباس جدو دل کرتا سارے نہ پیڑ پا ہو جی جی نعرہ رسالت اچھی بولو نعرہ رسالت نارا نارا اے جناب جی پتہ شہیدیا دیکھو الحمدللہ اللہ سنی ماشاء اللہ ہر قسم دا سامان تیار کر کے بیٹھے اے جنادی فتوا رشیدی آ میں اصل چکے روانگی نا جا رہا نا تزی تیزی بعد وقت ایسا ہو جاندہ ہے لیکن اللہ بے فضل و فضلو کرن جی کرنے خدا خدا خدا نا کرنے. <سؤال> <سؤال> <سؤال> بات کرنے آمے داری کرنا اور ان شاء اللہ والا تو کوئی آخر لے دروئی بھی پڑھا دیں اب کم بڑ گئی پلیا پلایا سالوں لب جانا آب بلایا. <تصفح> باہدی آل سنت علامہ شاہ من نوانی کا نیاز من دیکھو کھے ریکارڈ چوک کے لیا شیخ غلام صاحب سوال استفاق کیا پرماتم الاما ددین کے لفظر احمد مخصوص آدر صلی وسلم نصر ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں جواب موری رشید احمد گنگوئی کا کہفظ رحمت صفت خاصہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے فتح رشیدیا فتح رشیدیا کامل اے وہ فوٹو اسٹیٹ اے سر دردیش چوک لیا کتاب بھی اگل صاحب کو میرے بھی ہے لیکن یقین کرو کہ مینو تیزی جناب کو تھوڑا نا لیکن آدھے دیکھو بلی مدد نہیں دے میں بلیاں غلام بھی مدد نو کہ یقین آ گیا پھر اعلان کرنا جی مطلب کوئی آخ لیا بھئی کوئی کوئی ایسے بخا فوٹو اصل کتاب دا فوٹو ان شاء اللہ کالا مان پا نا نہیں لبنا نہیں لبنا کرتا ہے اگر جی ثابت ہو تیرا مطلب قبول کرنا کرنے میں اختیار کر کلما تلان کا نہیں پڑھیا کلمہ رسول پڑیا جی بار چلا نہیں جہ قرآن پیار ہے جا قرآن منتا اسی آخے رمار سل رحمت می لامیلام رات لان والا پڑھ پڑھ کے سنایا کر دد رب نے ہبھی بوالی کر دی حد تب ترجمہ کرن مار کر؟ کاج جمعے کہنا جب بریلیاں کا سدا جمے لان پہ تے رب دین روچیا کو چوٹیا تبدی جی. ہل ملا ہو کفوند اور نہ اس کے جوڑ تک کو نہ اس کے جوڑ کا اپنی ماں نہ دس سنیا کا کیدا کہ آنگ والی مان کی روشنی چھو کہ بریلویاں بارے چ بریلو کا رب جمے نہ سونا اپنی منجو تھے ڈنگوری پھیر جیو پھر جی اکھان لاشا ہوا جی مینو آڈر کرنا چھوٹا پھیرا سانوا نہ سنیا کا رب جمے پیرا مول بھی آ مت لاہوری وجہ جی بال مل آمد والی لاہوری ربو لالت پی نے بولو بولو ربو ربو لالت پی بھی مل جامد علی لاہوری وہ بارے ای جناب جی رکار سارے کوجود ہے ایک تو جناب جی سڈے بارہ دن پیدا ہے موئی احمد علی لاہوری کا پروگرام ہے ماہ ناما تجلی دو بند ماہ نامہ تجلی دو جنوری انیس سو ستوجا کا نمبر اکی سفا نمبر اکیو اکی حوالے دے اس علاقے دے فاضل اجل آل بے بدل منازر اسلام حضرت مولانا علامہ غلام مہر علی صاحب گولڑوی دام برقات من خیا نے جیڑی کتاب دو بندی مذہب لکھیے پڑکے نہ دا جناب جیجا کڈ کے رکھ لے اس کتاب دے اندر ماہ نامہ تجلی دو بند جنوری انی سو ستوجا سطح نمبر اکی یہ حوالے نال لکھتے ہیں کہ موری احمد آئی دا کا دعویٰ کہ میں خدا ہوں میں الہ ہوں عبارت میں اللہ ہوں اور اللہ میں ہوں آخو لا کیوں یہ تیرا جنا دی شاید تفتیر ہے نا یہ حال پتا کی ہوں سی کدو آ جائے یہ حال پتا کی ہوتا پائی ہوتی سی کانگریس میں آئی ٹوپی گاندھی نو ٹوپی چونجا بےڑی مارچ دنوں میں وہ پورا نقشہ تم دسا کو رکھی ہو پڑھا پڑھا گاندھی مارک ٹوپی پچوجا سمجھو نا آسا جی اسے کمپنی کھانے جی وہ مار رہا ہے اتنے آنے گرا کے تالب مان پڑھا پڑھا دند وہ نکلے ہوتے سن یہ شہر تو سی طالبان پڑھا دے پڑھا پتا رو لا کر دیکھنا میرے بھائی دیکھنا میرے ہایو ساری زندگی دورہ تفتیق پھاتے پڑھاتے سمجھو ساری زندگی دورہ تفتیق پھاتے پڑھاتے بوڑھا بندر ہو گیا باندر باندر ہو گیا سولہ سارے دن دن دورہ تفریح پٹا کر پٹا تا باندر ہو گیا آج تک میری کسی نے خدمت دمت نہیں کی خدمت مدمت پرانے ہیلو ہی لینا انگریزاں کا دور ہونا اگریزوں کو پلتے رہی جب اگریز دفاع ہوگا تو پچھے جناری ہندو مامے دے پوتر. پھر دے ہاں؟ جن. ساری زندگی دورہ تفصیل پڑھاتے پڑھاتے بوڑھا بندر ہو گیا کسی نے میری خدمت بھی آج میں تیری خدمت کر کے جا ٹھیک <laughs> ہے کیا بجے لگ گئے جی بندیا عقید منہ لے دانا سانا دینا شیشے ان دیئے. سانو میں بوٹھی اپنی نبر آئی آ سان کیوں بھائی ٹھیک ہے نا سمجھ لگ جی پھر یہ نہوٹ بول رہا آخو لان یار چوٹ جہا چوٹ بولے وہ لانت پہ رب و منسوخ کرے وہ ڈبل لاہنت پانی چاہیے اچھی آخو سر جا وی نسبت کرے وہ میرے کوجود ہے مولی اسمل دلوی کتیل کی دی کتاب جیری بڑی تاریف کرتا رہا ہے, کر رہ ہے اے اسے دی کتاب یا میرے ہاتھ چوجودے حوالہ غلط ہوا غلط ہوے فکیل جمے دار خبیس رب کے بارے ان وا پیو ایم اسمل دہلوی کتیل ماں بلہ اللہ چوٹ بولن تے قادر اللہ چوٹ نہ بولے تے رب کی شان ہی ظاہر نہیں ہوں غور کرو جنہ کا اقیدہ رب دار یہ اللہ جھوٹ بولد الہ جھوٹ بولد اپنی ماں دسو او عقیدے والے کیوں نہ جھوٹ بکن اور انہوں دے جھوٹ میں سامنے ثابت کردہ چلا جا ہے جی ایک جھٹ جی انہوں کا بریلیاں کا رب پیدا ہوا ہے اے میں تو پہلا دس چکیاں کہ قرآن تند ایمانچ کل ایمان پل ہو اللہ شریف پوری پڑھ کے میں ترجمہ بھی کر چکے ہوں جن قرآن کی اس کل ہو الا شریف سن کے تجمہ کندان پھر بھی جا یقین نہ کرے پھر ایسے پلیت رب اس کا دوسرا جناب یہ آند ہے جناب جی یہاں نزدیک سارے پیگمبر پیگمبر ہی نے بریلیاں نزدیک کہ نزدیک بریلیاں نزدیک سارے پیگمبر پیگمبر ہی نے ماد دس قسم تے جناب کہیں جنہ چمبران کی نبوبت کامراہی ولا والبات بادل مو ایمان اپنے بچے بچے نو یاد کرا خاص کر کے جدو اپنے جوان دا جناب جی جدو لاڑا بنیاد نکاح پڑیا نکاح دڑا چڑے سا ایمان نہیں پیغمبر سے اصا پیغمبر نو منیا شان در ہر ہر ایک نصے مراپت دیتا ہے الحمد للہ من ہے کہ بریلی کے شہنشاہ کمنے پیمن خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول خلق سے, اولیاء، آولیاء سے رسول سے اولیاء، آولیاء سے تو جو ہے بھائی تو جو ہے بائی yeah. نبی نا تو بریلی کے شہن شاہ دی لکھی ہوئی نا پہ یہ حد بخش بھی میرے موجود ہے میں جناب جی سنا رہا سنا رہا, رہا پڑوسوں جناب, جناب, اگر کوئی جناب دا اگر نہیں ہے دیتے بغیر کسی تغردے سنے اپنی تان جائے اپنا تیم اسے ندی کے ذکر دلتا ہے ندی جب دشمن کی رگڑائی بھی جلتا ہے مل کے کہہ دو سی اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آن نبی منیا کہ انکار دو چار بندے آدھے اللہ کے محبوبہ شان کے مطابق من ہاتھ کھڑا کر میں زیارت کروں ماشاء اللہ زندہ وا بندہ وا ہوں یقین نہیں آؤں گا ہاں دیا اور آ کے دیکھ رہا جلسے ویسے سنیا دا ایمان سنیا دا سیدھا خلق سے اولیاء لیا او لیا سے رسول سے دے اور رسولو سے رسولوں سے آلا ج نہیں منے تو, تو منیا میرے کتاب حضرت مارا علامہ غلام نہر علی صاحب بول رہی جو بندی مدن مطلب. ہاتھ تک اللہ کے فضل والے اس کتاب جواب نہیں الحمدللہ اللہ ڈیری گالی گل ہے بڑی پیاری کیتی ہے کیتی ناجواب کی اخماشا ایسے کتاب کا سطح نمبر تین سو اٹھاسی انہوں نے ماہ نامہ تجلی دو بند جنوری انیس سو ستوجا کے حوالے ہے لا کے جو بندیوں کا شاہدیم موری احمد علی آپ شیرا والا دروازہ لاہور کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد کاب یعنی اصل میں تو نبی ہی تھے اور مرغیاں ہے بھائی مرزا غلام احمد کاب یعنی اصل میں تو نبی ہی تھے لیکن میں نے ان کی نبوت کشید کر لی और ये नबूबत अब मुझे गई की मनौतों से नवाज रही है आख लान क्यों भाई अरे नबी हो दावा करने का कौन ही तेरा शायद तफसीर सारी जिंदगी दाला तफसीर पढ़ाते पढ़ा सिद्धू दा बंद होगी अब बंदी लफलो और बतो ان شاء اللہ جی میں گھر تک توڑ نہ پہنچے ملانی مردا یعنی اصل میں تو ندی ہی تھے لیکن میں نے ان کی نبوت کشید کر لی اور یہ نبوت اب موجود بہن کی من سے نماز رہی ہے ماہ نامہ دیو دو جنوری انیس سو جناب حوالہ انہوں دی یعنی اپنا ماہنامے دار جناب لکھن والے سادے سنیا علامہ دے مولانا گلام مہربی صاحب دام دفاع کدو ہے نا بھائی دیکھا دے, دے منیا آپ نے اردام سانو لیکن الحمدللہ للہ من کے کہنے پہ فلق سے, اولیاء اولیاء سے سے ما سے ما اللہ علیؑ اللہ علیؑ لو سے آر سو لو سے آر بات کریں کی پربند سنو ہل سجمہ کندولی مانی پڑ کے ویلے تیرا گھر پورا ہو جاتی کرو لا پا دالا بادل میرو منتل مل والا پا بادہ ہو جا کیوں نہ جناب جی ابھی قرآن دیا ایت پڑھ پڑھ کے اپنے شانہ والے نبی دیا شانہ بجانے ہاں جی جھوٹے کا منہ بند کرے کام لائے لا لا چی رسولہ اپنے پیورا پوری عبادت پڑو یوزیاں طرح کتوں خرید نہ کرو یہ یوزیاں کی علامت سواپ نے چڑھتے ہیں یا اپنے مطلب کی ایک گل لینی تو باقی دناز نظر چیز تیرے موڑی رئیسو تین موڑی سفرال بکھڑی دی کتاب میرے کوجود ہی آم کا پیڑیا اپنی منزی تھوڑے ڈنگوری پھیرے جو بھائی دروشی پڑو بابا وسلم بابا نگر جو بندی شیطانی ملا نے یہودیاں لی ڈنڈی ماری بولو یہودیا ڈنڈی مار انشاءاللہ شا فکیر ڈنڈا پھیرے گا شاخلس مور سرفراز کا سفدر ادارہ نسرو شام رفتہ نصرت العلوم گزرالا نصرت العلوم ہے تو خوصرت الم ہے سفا نمبر دو سو چودہ سفا نمبر بولو سفا <تصفح> نمبر دو سو تیرہ تیرہ تی جناب جی تی چودہ سفا نمبر دو سو تیرہ تی جناب جی لکھتا پہ ہے یہاں کا اپنے مور بھی مول سرفراد رکھڑ بھی لین دو بندیاں دا نمبر کے ایک لاکھ براک سلطان الا سے راج استعارے تین دیکھو کلمہ کلیاں جاتا نے انہوں کے بارے میں ویکو کیسے کیسے القابات ہی دیں جدو جناب ہے ہی تھرڈ نزدیک اس خاتے دل تو پھر انہوں لکھتے کیوں اچھا کرما کس طرح کرتے ہو اس نے پڑھا کرو اس نے لا الہ الا اللہ حمد ال رف اللہ پڑا آپ نے فرمایا ساری آ سیا سنانا گاونا گاؤں سنو تو بھی سمجھو بھی آپ نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو لا الا اللہ شیبلی رسول اللہ جو گی اے کروی والی ڈنڈی مار کیا میں شٹا نیا جے یہ میں رفتار لا کے جا جی کہنا جی لاچی اپنا رسول اللہ نے دے تو جبرو دے کے کلمی پڑھا تجرو آپ نے آپ نے, نے پڑھایا پھر اگ حضرت شبلی کی فرمایا کچھ کرو ان موری رسول محرط موری سرفرال ککھر بھی لکھنا پیا باقیہ نقل کر، کرنا اگے دے کہ جدو اس بندے نے انجا ہی پڑھ لیا لا اللہ, اللہ, اللہ، شبلی رسول اللہ اگ ل حضرت شبلی رحمت اللہ رو پڑے کی ہے بولو کچی بولو رو پڑے اور ڈنڈی ماری بیان نہیں نے گا کتے کہ اپنے کلمے بھی پڑھا نے انہوں نے ہے حضرت شیبلی کا اللہ علیہ رو پڑے اور شام میں کون ہوں؟ آہ آہ मैं؟ آہ मैं آہ کے غلام سے خود کو نسبت کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں چیز جائے کہ ان کی برابری کا دعویٰ کرو یہ عمل صرف تیری حسن عقیدت کے دریافت کے واسطے تھا میں تین ویکنا چاہتا ہوں جیت کا مریض ہونا ہے تو اس پیر کے آکھیں بھی لگنا ہے کہ نہیں صرف اے یہ آج پڑھا کے پھر بعد جدو نے اجی پڑھیا تو آپ دی زبان تو کلمہ جڑا آپ نے اشارہ فمایا جی پڑھ انہوں نے جدو اج پڑھ لیا آپ کا کہنا کہ آپ روک فرما نے روک اس میں کام کی مقصد مقصد یہ سی کہ میں کون ہوں جرے اپنے قلمیں پڑھا پیڑا میں, تو صرف تیری حسنی عقیدت تو میں تیر دا مرید ہونا پیر میں کرنا کہ کوئی نہیں خدا بھی قسم یہ نہیں آخی میں چیلنج کر کے کہنا اگر شبلی نے نہیں آخر پوری دنیا جو بندی اپنی میرا چیلنج کوئی حلالی پڑھنا چاہے تو میرے مقابلت یاد سابت کرے شمری رحمت اللہ راجا کیا میں کلمہ پڑھایا کلمہ یہ ہو گیا لا الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں اگر تیس یہ سابت کر دلیا مولوی تو بھی کیا کیوں جی اگے ہے لا الا اللہ چشتی رسول اللہ کلما بھی ایم انہیں مطلب انہیں کے مطلب کی کہہ رہا, ہوں. کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی اپنے گھر میں الحمد اللہ ساجے مسلط کی صداقت کا بیان سن لگتا خاجہ موین ادین چشتی اج میری کہو رحمت اللہ المت رفی سات سو پنج ہجری جسوان عمری مقلب بیئ انوار خواجہ میں مجبور ہے کہ ایک شبل حضرت خواہ صاحب علیہ رحمت کی خدمت میں مرید ہونے کے بعد حاضر ہوا آپ نے اس کے سامنے وہی شرط رکھی یعنی وہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کے سامنے وہی شرط پیش کی جو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کے سامنے پیش کی تھی اس نے وہ شرط قبول کی بولو اس نے اس شخص نے وہ شرط قبول کی تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ موہین الدین رسول اللہ اس نے پہلے انکار کیا لیکن جب دیکھا کہ اس شرط کے بغیر بیت محال ہے تو جبرن کہرن اس نے لا الہ الا اللہ موین الدین رسول اللہ پڑھا اس کے بعد حضرت خواجہ موین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ فرمایا کہ یہ میں تمہاری عقیدت مندی کا امتحان تھا اور یہودی ذہنیت مالک ملا یہودی اول اسرائیل سال ملا پورا دا کیا بیان دے سامنے رواج کھلے میں چیلنج کر کے کہنا ڈنک کی چوتے کہنا کوئی جو بندی ماں کا لال اگر کوئی ہے ثابت کرے انہوں نے دونوں حوالے و اپنا واقعات شبلی نے یا آدر خاجہ صاحب رحمت اللہ رکھے آئے آ جڑے کلمہ لا لاہ اللہ شبلی رسول اللہ لا لہ لحا موئی ندی رسول کا کلمہ پہ تہن پڑھانا اے ہوئی کلمہ اسلام کا کلم ہے لا اللہ محمد رسول کوئی کلمہ نہیں تو اے پڑھن کی کوئی لوڑ نہیں مانا تابت کر دے فقیر پڑھا پلایا تیرے مدبی داخلہ جی نہیں تو نہ اس سارنا کہ اپنے پیو دے جناب جی, جی, جی کالختی تاریاں بوسیاں کدی نہیں جناب جی تو اے جناب جی میرے کو آلدال اصل انہوں کے پیو کا ماڑ ان سروے ہل آدر کا نام پتا کیوں والی کر کے نام لینا سر میں تینوں کہ بند کا پتر بن جا نہیں تو تیری تھی ٹائپ کر دیں گے پڑھ کے ماہناما جو بند بولو مہنامہ تجلیے ماہناما تجلی دو فروری انی سو ستوجا آمر عثمانی موری شبی امر عثمانی کا برادر دا, دا مدیر تجلی اے جناب دو بند کو شایا دا جناب جی ادیتہ ہے عامر عثمانی کہ لے نا یہ حروفے دو بند د وہ جناب جی اس طرح تسکرا کرتا کہ دگا کی دال دگا کی دال ہے یا جی اس میں اور تیرے گھر کی کیا سنانا دگا کی دال ہے دلا پا دو بندی دلا پا دو کی دال ہے یا جوج کی ہے یہ اس میں وطن پڑا واؤ بدی کی بے اس میں وطن پروشی کا واؤ بدی میں بدی کی بے اس میں جو اس کے نون میں جو اس کے نون میں نارے چہی مغلتا ہے تو اس کی دال سے دہ کا نیت نمایا ہے تو اس کی دال سے دہ کا نیت نمایا ہے ملے یہ حروف ملے یہ روپ تو بے چار دیکھو بند بنا بندیا تر ڈیڈی جان دی جا وہ قبر چپتا کبر تو چڑ ماروتے اوپر ساڑی آپ جٹی پریت کر گئی قبر پوت امر اسمانی دی ماہ ناما تو جلدی دند دے گی کبر سارا تو پوجنا آیا میں بنا بنا کے ہاں پر میری تو دال کو نی گلی ہے نہ چیڑ مست ملنگا بالکل سڈے بزرگا نے سام پروگرام دتا ہے پہلے کسی نے چیڑو نا جا چڑے چھوڑو نا چڑ پڑ کے رکھو کم چھپ سے نہیں پا تی پتا ساڈا کنیکشن سرکار مدین نہ لگے یہ بیکری مدینے چارج ہوں بھائی آ جی کتوں گنگو و ساری بیکری مدیو چارج ہو جی باٹری مدیو چارج میرے جناب کی فوز فوز کھانے کرے سنو ایم میرے ہاتھ اندر المداس بابر سفر تیرہ سو چھتی جناب جی یہ نارا تھانا بھون تو جناب جی میرا مطلب ہے تیار کر کے آیا ہے سمجھ ماشرف ٹھان جی دا تیار کیتا ہے اے دے صفحہ نمبر چونتی اتنے سوال ہے صفحہ نمبر پینتی اتنے وہ سوال وہ جناب جی بڑا لما کیتا ہے اگر میں وہ سارے سوالوں پر کے سناواں پیچھے جی کاروائی چلی ہے تو بڑا لمبا ہو جائے گا اصل جلا میں سوال جا سوالی بات ہو, پیش کر دیا دمن بارے چند خا خا وال والا صاحب جناب جی جو کچھ نے کیسے چاہے نا وہ تارا کہ ہاں سنیا بھی ہو خاط جو کچھ بھی ہے لیکن میں کہنا ڈنڈی نہ مار جو جا دیا پورا واقعہ بیان کر اے جناب جی پچھو چلتی چلتی گل جناب آتی پہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد خواب ہاں دیکھتا ہوں بجو بھائی غور سننے والی گل ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد خواب ہاں دیکھتا ہوں کہ کلما شریف لا اللہ محمد ال رسول پڑھتا ہوں لیکن محمد ال اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں یعنی حضور کا نام لیتا یہ کدے غلط موریہ شرف الخان یعنی منی سی موریہ سلخان اس لیے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہ جی ہے کہ صحیح پڑھا جا لیکن زبان سے بے بے ساتھ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف نکل جاتا ہے اشرف علی بجائے رسول اللہ صدم کے نام کے کی نکل جاتا ہے اشرف علی آنا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا میں نہ جڑی بے پیاز زبان نہ کتر کے کتے کہ نہیں سور سا بتا بے زبان اختیار سے یہی کلمہ نکلتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حدود کو اپنے سامنے دے جائیں اشرف علی سامنے اور یہی چاندشر حضور کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بہت اس کے دقت داریوں کے زمین پر گر گیا اور نہیا دور کے ساتھ ایک ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا خواب سے بولو خواب سے خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حشی تھی اور وہ اثر تا بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا جیسے میں لیکن حالت بیداری میں کلوا شریف کی غلطی پر جب خیال آیا آ جوں اطلاع اللہ چلا علی رسول پڑنا جدو جناب جی جگیاو اکھا کھولیاں نے جناب جی میری بلتا با بات کا احساس ہوا جاپ جی ہاں میں جناب اسلتی ہوئی میرے کو اپنا جناب دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے پاک اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور یہی چانسلر حضور کے پاس یعنی اجلی فکشن جناب پت کرے یہی چارش حضور کے پاس لے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بابا جائے دقت آ رہی ہو گئی زمین پر گر گیا نہائے بوٹ کے ساتھ ایک چیز ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خاص کے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حصہ تھی اور وہ اثر ممتاب کی بدستور تھا لیکن عالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا لیکن عالت بیداری میں کلما شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دور سے دل سے اپنا دل سے دور کیا جائے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے بہن خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم پر دروس ہی پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں سیدنا و و نبینا مولانا اشرف فری آسوی کی بنانا آسوسی کی آ کے تھی چپ کیوں کیتے ہو ہاں اور لگتا ہی ڈنڈی ماری صحیح پورا واقعہ بیان کر تا کہ لوگوں کے سامنے راز کھلے کہہ دیا جناب کرما شریف کی غلطی کے تدارے کے لیے رسول لمپا دروشی پرتوں لیکن پھر نبینا مسلناوا ندی نوا علی نہ اب میں بےدار ہوں خراب نہیں آ جاگیا ستا نہیں ہاں اور دی اپنے تھی اس نے آ سوچے ستوپ نے تھا پوندیا پوتریا تیری خبر لواں گے بڑی ہی جنابی طریقے د میں تو تروڑ مروڑ کے جناب دے جناب ہوئے جناب لگے جاہ لانا جی مرضی جہل لانا امداد جا مجھے کن پوچھنا تینو نہیں پتا ایسے علامہ جناب اشرفی صاحب جیسے موجود نے کبلا شاہ صاحب جیسے موجود نے آپ نے ماںشاہ ڈوںگے والے الحمد للہ اسے جناب رسطا ٹرسٹی کے جناب الحمد للہ بڑے جمےدار نے نمائندے تو تینوں پتہ نہیں تیری خبر نہ کہ بڑی ٹکاو شہ دے اب بےدار ہوں اب خواب نہیں جاگنا پیا ستا نہیں لیکن بے اشتہار مجب زبان اپنے کابو میں نہیں تھوڑی کسی کی دبان کابو نہیں تجھوں تے جناب پوری کتے کی طرح سارے بزرگوں پاؤ دے جانے ہو کابل ہونا اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں دقت رہی خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہے جو حضور کے ساتھ بات محبت ہیں کہاں کا کرز کر شرفئی خان جی اپنے پی رکے ہونے سارا واقع بیان کر رہے خواب والا بھی کہ جاگ کے جناب ضرور پڑھنے والا بھی موریہ اشرف خان جی جواب اے جناب جی المداد بابت سفر تیرہ سو چتی ڈگری کا میرے کو موجود گئے جواب موریہ اشرف خان جی سنو کہنا اس میں تسلی تھی اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو بونی تب سنت ہے آندا جے کلما انجھ ہی پن تے پڑھی جا جرود انگل ہی پن پڑی جا تیر با پہ ہوئے متب بے آن روڑا واقعہ پڑھ کے سنا پیشاء اللہ جناب کی ساری نسل یاد کرو اللہ بھی فلنا اسلمان ہاں سا کلک نہ یہ نہ کر پھر بے اپ لے اپنی خبر لائے ایک ہالا بیان کرتا پہ ملا اہل آد رحمت اللہ بارے میں مول احمد رضا بریلیوں کے موریہ احمد رضا نے جناب یہ ہمارے مورس میں بیوی کو کاپر نہیں کہا میں کہ جاہلیں یا کم ہے جہلیں خدا دی قسمیں سادے اعلی حدت عظیم البرکت امام اہل سنت تائیدارے بریلی سے کیا کہ آپ کو ماشاء اللہ کائدار بریلی دارے درولی اور میں دنیا دینا چاہتا آدھا ہزرکت البرکت امام اہل سنت تا ادارے درولی نے مانوی سمئیل دولوی نو جا چافر نہیں کیا جیڑی کتاب کے حوالے میں تل کی تمہیں مان سہان سب میں دنیا دینا کہنا کی آدالت ہے اور آپ شانے اور آن دیو، کفر کی نشین مولی احمد رابط بریل نے نا چلا رکھی ہے ہر ایک کافر ہر ایک کافر ہر ایک کافر خدا کی قسم جن چیر عدالت اضیم الرکر سامنے کوئی واضح طور پہ کسی کا کفر نہیں آیا آپ نے کفر کا فتوا نہیں ل فتوا بائی تو نے گل تے شیرک شیرک شیرک گل تے بج گل تے کافر کا فتوا دی میں فوٹو دے سامنے پیش کر کے کافر گھروں سابت کر لیکن آدر احمد اس بائی دی ایمان یا سبان سبو جنہ کے وبا نے اگر ان کتابوں دے حوالے کی روشنی چلاورت نے انہوں نے کافر نہیں آخر اس میں کافر نہیں آخر دیانت ہے دیانت داری یہ. کہ آپ جو سامنے کوئی اس وقت تک واضح طور کفر نہیں آیا تو آدھے کفر دا فتوا بولو بھی لیکن جد واضح طور سے کفرییا سامنے آ گئے جدو توجہ تجوا واضح طور سے کفری آد سامنے آ گئے پھر اعلی حضرت ادی امام امامی آلے سنگت دیا پر جاہر ملونے اور جاہر ملونے پھر آلہ حدت کی آوی کتاب پر نمبر ایک الماد اس میں جو بندی اتابر کے دو سو تری اک والے کفر دلال کو سمار کرایا گیا ہے اور اس کے سنے تعلیم تیرہ سو سینتی ہے شم اور یقین کے اتابر کو ان سے توبہ کرنے یا ان کی گنتی کم کرانے کی توفیق ہوئی اے کتاب پڑھ کے پیو نہ ابھی کتاب پڑھ احمد اللہ رین جاگر دو سو تیفری اقوال گمرائی والے کفری اکوال جہے شمار کیتے نے او بھی پڑھ تین پتا لگے بریلی دشہن شاہ نے ٹکائی کی لانا آدھا میں پچرا لانا والا تین پچر اتے کی کام کرے جیب رضوی ورگے کا فاما ٹوک کیوں دوسری کتاب والا شاہی آفری میں جناب اے بھی کریلی دشہرسا بھی کتاب پڑھو کیوں جی کتاب ابل وہبیا بہادیا کے پیو ستر کفریات جنا کھولو ستر فیرنا بکرا سنیو مغال کے ونارا مت جنگ جی تمہی ایمان سبحان سبو تمہی ایمان سبحان سبو تم ایمان سبحان سب تم ایمان سبحان سب تم ایمان سبحان سب تم ایمان سبحان سب دیکھا ان کے ڈیڈی جان نے اوفر کا فتوا نہیں لگا آبی سادی سچی زبان جو سچ بولتا نہیں کردی آدھا ہے نبی کی حدیث ہے السلم من سر مل مسلم نبی کا فرمان ہے توجہ کروی کے کمپنی المسلم من سر مل مسلم و یہ حدیث ہے تو جو آ, کہ اے حدیث لکھی کھٹے منہ تیری اقادہ آپ جمن والے حدیث لکھی ہے تو اس کاغذ سیٹا والی ڈبی سیٹا ڈبی کا کاغذ ادیش لکھا میرا گئے دے لیت میڈیا کی نبی کی حد جی نہ بہمانہ نبی نا کوئی نبی دا نا کوئی طریقے لین لیکن جنہ کا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کر کے اپنے نبی پاک اسلم لیند کن پیار کملی والا چہرے والا بل لہ دیا پیاریاں گرفا والا بل پجر بھی پیاری تشانی والا یا مبارک کے سونے دندا ہو دو علم نشرا دے پیارے سینے والا وما یت ہا دی پیاری تے سونی زبان والا بل اثر دے پیارے زمانے والا کا دی پیاری جان والا ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والا بجہ اللہ نورانی تے مبارک حسی چیری والا اللہ با پیارا حبیب سونے سونے القاعد نہ لے کے یاد کردے جنہ دا ہے ہی کوئی نتی آدیش نسلاوا لے تو نوا لے تو سن پتا چلتا ہے کسانی چند دستا تم مچانا ہو جاؤ بگلوں تے ایک دن مر جائیں گی اتو اتو پاک تو دس تانی ہے تو بچوں تو ہو جا لہ یاری والے ڈبی نظر نہ من پڑے گا مسلموں نے ملی ساری نبی کی حدیث ہے مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اپنی ماں نہ دس میں کہڑے مسلمان تو ہنکا کر جی کہانداز رسالا کٹ کے سارے ما بھی پونک پونک کے ساری زندگی مر گئے ہلاد لا کسی پاس نہیں لگ سکے بول جی اشرے پہلی تھن کر دروت پہ پڑھا نے سکلنے پہ پڑھا مسلمان کیا بھائی اور مسلمان محفوظ ہونا چاہیے مسلمان کی زبان تو مسلمان بھی ہاتھ سارے ہاتھ تو ساری زبان تو سارے سارے سنے مسلمان پر سا پر. اللہ جی ہم بھی تو علامت کی پڑھتے ہو تری علامتی ہم آ کر تیری علامتی جی ہم جناب جی میرے بھی ماج بھی پڑھتے ہیں اللہ کریم فرما ہے تو جو میں سو قرآن پڑھوایا وہ منسی می یا کلو وہ مینا سی می یلو من یق آ منا فرمان جنہیں متیا کہاں اللہ کو منیا نہ مسلمانوں کی علامتی راب ابو سی منو الناس من بلاہ وما آخرے واہ بول ایماندار مومن بنتے آران دیا آٹا نہیں پڑتے بھائی مانا قرآن پڑھ آ تیری پوری دو بندی دو بندی پھٹیاں نہ پلاور ربدی کا لاؤ میں نونا پلاور ربدی کا لاؤ میں نونا ہت تک کے نو کا بھی ماں دئیتا ویو سل مو تسلی ماں سو سو پلاور ابھی کا مینو تیرے راتی یا <آسفار> اللہ یاد نا تمہاروے ری العالمین سارے پہ لال من کے کھلے رب لال میرا ربا جی تیرے شانہ پلتے تو تیریا شانہ ڈنکے دن بجا بجانے الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ جڑا سارے دا پالا لائے تمام تاریفاً تمام تاریفاً. تو مولی بڑے ہی کوجے آخو بڑے, <سلام> بڑے ہی بڑے ہی بڑے ہی آخ نا تھلا سر جائے پہن کے میں کتنی بچہ تو اٹھ کے پہن گئی ارے ہمارے مولویوں کو کوجا کہہ رہا ہے مولوی سب نے پھیلی تھن کروڑ بڑا کوجا موری کاسم نہ بڑا گندا موری فلانا جناب رشیدہ بڑا پلیٹ سارے جنہیں بھی آنے جو بندی پوری مل گئی سوری سوری بڑی بڑی بھائی بھائی کچی واٹ واٹ کے پہن ہمارے ماوریوں کی توڑی کر رہے ہیں ہمارے مولی تو میں کیا اپنی ماں نے دسو اپنے مولیاں میری دبان تو لفظی گلط تیرے نے بھی گلت نے ایسا سخت لفظ دیتے انہوں نے توہین والے تو توں پھر جناب انہوں کی توہین آئے لفظ میری دبان تو سن کے ہوں کل انہوں نے آپ اپنی ماں دسو شاہ چیل پل جی اپنے موڑی الفاظ استعمال کرتے ہو یہ جناب جی تاریخی کرے مالی آرگ انہوں نے آپ کو بہی من شرم نہیں آؤں نماز ہی ہاتھ سنجھ کے گلیاں بازار جناب جی میرا مطلب آزاد جی پنڈ اپنے الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخی تقریبان ہی نارات کی پڑکن گلابی کرنے ندمیاں برگر نا دچ مار کی شان کے آج سب چم سلیمان جسے آکیے اللہ چوڑے لفظ اے استعمال تھلا اتنے مرچا لگنیاں رفتار لگے گی رفتار یہ لگے گی جنا جی سارے پہ جنا رفتار یہ بھی یونیو کا بھی ان شاء کر کے جانا فکر نہ کر نبیا دے بارے اللہ پیارے شانت والے محبوبہ بارے مار دفتر پلی تو ڈی پلیز ڈیگی اس مہینے بھی اگر پک پک کرے تو گیرت نرا بر بھی جنبش نہ آئے اسا سنی کمی نبی کی شانے اپنے محبوبہ پیاریا کی شان چ مار کا لطف سن کے خاموش ہو کیا بھی؟ تیسری کتاب اپار بچوں بچے جمے مولانا علامہ اللہ یار بولو بھی مولانا اللہ یار مولانا اللہ یار, یار،, یار،, یار شروفی دے ردائے مستفا درفی داخلہ لیا بچے جمے پھر تین دسا پوری پوری جناب کی کاروائی پا کے بچے جمرے توں شاید مناظر سنا کتوں کا بنیا پیا تناظر آ تین مناظر بلا کے توڑا تیسری کتاب بھی پڑھ کے سنا سلس سلو سوفل ہندی پفری رات باپ نجدیا نجدیا بابے پی کفریات دے بابے اور نزدیا بابایات حضرت کتاب کفریات واضح کیتے نے اور سب تو دے کفریات واضح کر کے بریلی دے شہن شاہی نیپر کا فتوانا ہوں ہوا یہ کہ آپ کی کتاباں نے سن کے ہوں فیچی تمی دے گی ماں سدان سور تم تدار تین چکریاں احمد رضا نیاز خوش کی تاریخ کراپا وہ بھی میں سنا جی بالکل تھپتے نہیں پی رہا میں اللہ گال بڑی کرتا تھی قومی اتحاد کے دور میں ان کے نورانی نے ہمارے کو پائک مانا تھا جانتے وہ کون تھا سلیم والی حضرت مفتی محمود مفتی محمود مفتی محمود بھائی جانتے ہو یہ کون ہے یہ نورانی کا ڈیڈی ہے ڈیبی اے یہ نورانی کا ڈیڈی ہے لان تاہ جب جی بے اپنی ماں دسور سنی ہو نورانی صاحب دے ڈیڈی جان نورانی صاحب دے ابا جان مفتی نمرود <laughs> مفتی نمرود آخیا میں مفتی معمود آخنا سی ہے جلدی نہ نکل گئی اصل گل ہے جیتوں کا خمیر ہوگئے اتوں کا خاطا چالی ہے ہاں جی کبھی نورانی صاحب والد صاحب مس محمود ہے نایے کون شیخ الاسلام مبلی مبلغ اسلام مبلی گئی اسلام حد اسبلا پی اشا عبد العلیم صدی کی میر کی رحمت اللہ تعالی ہے خلیفہ مداح اعلی حضرت علیم البرکتائے بارے برے جلدی تبلیغ دول یقین کرو مسلمان اولاد ہاتھ رکھ کے توبہ کر کے مستفا نبی آخر زمان کا کلمہ پڑ اور جنہوں نے آخری وقت نبی پاک علیہ سلاق و سلام کے شہر مدینہ تے جنت تنت البکی دفن ہونے دا کا شرط ہی ملی کی نورانی صاحب والا صاحب تیمانہ میں نورانی کا ڈیڈی تیرا پیو بڑا ہی حرام دہ مولی مانو تھوڑا جو دیو نہ مولی بڑا ہی خدی ہے جنہیں پتہ نہیں کہڑے کہڑے پاسے رابطے رکھے نے تیرے اگر نورانی صاحب دا ڈیڈی یہ تیرا بھی تو ڈیڈی ہو ہیدی اما جی والا تھی بھی تو مان ل جب <laughs> جی قسم اٹھا کے نلوانی صاحب کا ڈیڈی نورانی کا آبا مفتی محمود اے مولی فلو رحمان دا آبا جی فضل رحمان کہ فضلہ شروع <laughs> قومی تہذا کی طریقے چ اس واسطے نورانی کا ڈیڈی نے آخیا انہوں کہ قومی اتحاد میں جناب جی قومی اتحاد کا سبر آومی اتحاد کا جناب جی مرکزی رہنما جو مرکزی صدر تھا وہ کون تھا مفتی مسلمان اور نورانی صاحب نے لایا گل سبل دی چوڑے اور گندی چھپڑی دیا گندے ڈڈو گندی چھپڑی دیا گندے ڈڈو تیرو پتہ ہی نہیں نورانی صاحب دی کی دا نورانی صاحب بڑی کمال نورانی صاحب نے جناب کی تاریخ جناب لیا جناب لیا اس واسطے نرانی سمجھتا سی کہ یہ کمپنی اسے یہ لڑی وہ ہوئی ہے جیڑی دور ویک حکومت ویک رسورسو ویک اپنا آپا مان جدو انگریز جانے نظر آؤ پھر مگروں جناب ہندو کیا پرماتما نوانی کمی لڑی پتر بھی اسے کمینے ٹپڑ دے لیا ہے کہ دیا اگے لاؤ تاکہ کہ جے جی رہے پیچھوں نہ کھسک جائے اگے لایا تو پھر اپنی ایمان نہ دسو اگے لا کے نورانی نے کوئی پیچھے نماز نہیں کی ابولو اب نورانی نے کوئی مفتی محمود کا کلمہ پڑیا ہے نورانی نے کوئی مفتی محمود دے کسی کیتا ہے کے کسی عقیدے کو قبول کیا ہے کہ بن کر نہ ڈبے تو لو مفتی محمود نے اللہ دے کرم بدلو نال سڈے نورانی صاحب والا کیدار قبول کی تے لو سنو دے فوٹو بخان انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں بولو انہی کے مطلب کی سارے بولو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات کی اونی کے مطلب کی رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی آ میرے کو جناب موجود بیٹے بات غلط ہون غلط ہو فکیر جمے دارے انعام بھی پہلے والا قائم سزا بھی پہلے والی قائم اور بھی جڑے انعام آ جائیں پلیا پلا ماحول بھی انعام دور پہ اے جناب الحمد للہ ای جناب, جناب شرط قائم میرے کو ریکارڈ موجود ہے روز نامہ نوائے وقت اناب روز نامہ نوای وقت اے, اے اخبار کا میرے کل موجود ہے پیر چولہا نبی تیرہ سو نڑے ہجری بارہ فروری اینی سو ستر, ستر, ستر, ستر, ستر, ستر, ستر سی دھی اے اخبار نوائب وطن میرے کو موجود ہے فوٹو بھی لگی ہے سارے جلدا تلاش ہے جناب ہی کٹ کے میں جناب رکھا سام کے رکھے لکھیا جناب لاہور مسجد نیلا گنبد میں عید میلاد النبی کی ایک تقریب سے میاں توفیل محمد اور نواب جانا نسر اللہ صاحب خطاب کر رہے ہیں بائیں جانب مولانا مفتی محمود بیٹھے ہیں مفتی انی پتا پایا نا تو ملا پیچھو کرنی کر کے میرے کو جنابی اور بھی ریکارڈ موجود آ جنابی وڈا سارا جنابی روز نہ جنگ دا فوٹو جنابی بنا کے جنابی وکاس آپ من آ جن کرا پی میرے دو رمضان مبارک تیرہ سو ستانوے اٹھارہ اگست انیس سو ستر کا ایک جناج لکھا ہے پاکستان قومی تہاٹ کے سربراہ مولا مفتی محدود یومی سکر پاکستان کے موقع پر لاہور میں حضرت داٹا گنج بخش کے مزار پر حضرت داٹا گنج بخش کے حضرت حضرتوں کچھ پکش کے مزار پر سوچیا خانی کے بعد مورتی سے کام ہو اور ترقی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں بار بار بار بار بار بار بار بار جیت گیا بھائی جیت گیا اعلی سنت بریلوی جیت گیا بھائی جیت گیا سنت علامہ شاہ منانی ماموس ہار گیا ہار گیا مفتی تیرے بڑے بڑے پوتڑے سام کے رکھے تیرے پوتڑے وہ بھی گندے او سارے میں گلا مار لو بولی وہ لیڑا نکل دیا نیو ابھی وہ سن لو ایک اور رپورٹ موتی ماموں نے دادا دربار میں ہلوا تک سیل کیا جاؤ دیتا کھائی جاؤ کھائی جاؤ ٹھیک آوں گا دائی جاؤ سن تمو پی داؤ پیٹ تامو سنتا بات میں تو فکر کر پھر نہ ملوانے دے گلے سے تقدی ساند ہے ہاں ویمو دادا کرانا تو جناب, جناب جی جناب ان گم ہو جائے ہر کا پوری دو طرف جا دیکھا لا سولہ کا پاکستان کامس جاتا سر مولانا مفتی محمود گلشتار ہوتا سر دادا گاندھی پک گاندھی پک گانوں نور خدا نا پی سارا مارا نما اے کتنے حاضر ہوا موری موتی مامود بندی بندیو بچے جما جہ ملا کس میں خدا نو اپنے گھر بھی خبر نہیں دے اپنے سکا جنا جی منڈا اپنے پا کا پتر پتیجا چوکڑے آیا پہ منڈے چوکا چوکا مسا مجھے ایک کمرے پسند کرو تک نا سارے جا بند کر گے یہ فون بول پھر نسل بھی یاد کرے انشاءاللہ شاء اللہ پھر سراخ ان شاء اللہ سوئی پابندی تکلن جو کرو نہیں میں سارے نوٹ کی گھبراؤ میں سارا کوئی نوٹ کیا پی پتا کیا مولیام کرے گا یہاں کا شاید تفصیل اتنے ٹوپی رکھ گئے گاندھی نو نہرو مارتا ٹوفی کانگریسی ناقت دیکھو نا بکری مار دی میں نے دوست میرا دیجیے میں نے کشپ کے لیے معلوم کیا ہے کشپ کے لیے میں نے کشپ کے لیے معلوم کیا ہے یہ جو علی حجوری کی قبر کہتے ہیں نا علی حجویری کی دوستوں میں نے کشپ کا یہ ملوم تھے علی حجویری کی قبر نہیں ہے کی وہ قلعے میں مقصد کی بولی ح دی تعداد دی دیوانہ وار مستانہ درو خان نا خانی پہ کرتے ہیں اور درود و سلام کے گلدستے دالیاں پہ پیش کرتے ہیں یہ نہ لوگوں میری بولی سن کے جناب جی لوکی اتو باغی ہو جان لیکن میم نہیں پتا انہوں نہیں پتا کہ تیری اج ن بولنے دتا دیوانستان چڑھ سکتے اور سنیا نو روکتا پھر مولی شاہو تفصیل آدمی احمد نلی بگ دی نلی تاریخ کنڈے خان جو بنیا خانا خراب ہوگا تو سارے مطلب بجا کٹ چڑیا ابھی لاکھ موڑ دیا شاہو تفصیل صاحب ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی جناب شہر تو تفصیل کی جناب برکت ہے جی ہوں رہی وہ آدر داطا اجیری کی کور ہی نہیں مستی موجود کور تو جا کے پوچھو سارے بزرگوں کے بارے میں بکواس کرنا نقیل پا تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے پر رہے قائم आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ. تمہارے دشمنوں کا ساری رگڑنے پر رہے قائم شہِ احمد رسول اللہ غلامانِ شہِ احمد رضایا کو غلامانِ شہِ احمد رضایا آزادی سے نعمت کے تورت نش اپنے بارے میں پڑھنا ٹکبر میں نہیں ریاض کاری طور پہ نہیں غرور کرتے نہیں وہ پدل کرم سے مان پہ شیرے ببر خدا نے شیر ببر خدا نے مجھ کو بنایا ایسا میں پر بچے ہیں نائن سدت کوئی چکن ساتھ میں آئے سنگت ساتھ سنت آئے سنگت میں خود کرتی بالکل سنانا باپ عمار کری تھی میم چار دہاڑیاں اتنے رکھو نا چار دہڑے تین شاء اللہ جی نٹ میں کیوں کیوں کیوں اپنا ترتے جاؤں میں سمجھا ہاں جی مفتی محمود گھر ارتدا تک انٹر کے مزار پر گئے جہاں انہوں نے پاتیا خانی اور گل پاشی کی گل پاشی کی اور ہم ہاں مسود لوگوں نے حلوا اور نام تقسیم کیے اور ہلوا دے اب بھی ہووا دے اور مولانا مفتی محمود نے مزار مبارک پر فاتیاخانی کی فاتیا انی کے دوران دعا کی کہ اللہ تعالی پاکستان قومی اتحاد کو پاکستان میں نظام مستق ناخب کرنے کی تو فی فرمائے مفتی ماموز درگاہ کے سجادہ نشین میاں غلام حسین کی رہائش کا آسانہ اپنا آفانہ اور جہاں انہوں نے قومی اتحاد کے تحتوں ایک بڑی تعداد سے خطاب کیا دادا ددرباد آر جی بھی تھی नालो ते हलवा क्या वाई उच्च मुक्ति मामूद नौमी इतिहास का दरदराज बनया है तेन लाभा छ्यों वाई छणकना लाभा होना چھنا رسول <itu> <mythology> <jamais> <studied leaned> <infringement> <enfin> <Pluto peu> جو ہے بھائی امان میرا دل کر دیا رہنا آ میرا دل کر دوں میں شہر ایک لگ جاؤں اللہ کی قدم تم بڑے پیارے لوگ ہوئی ایمان بڑا رو پایا ان شاء اللہ جی میں گھنٹے میں کٹتا ہوں مجھے بہت دمنگ یہ تو تین گھنٹے نے فکیر لگوائی ساری ساری رات لگا رہا ساری ساری رات ہاتھ دینے اک دین ہاں جی یاد کرو میرے کو ملنگ آیا ہی اگے بھی آتے جانے رہنے ہیں لیکن اب تو آنا کچھ لوگ ہے آنا کچھ یہ پتا گنٹا ڈیڑھ گھنٹہ یا دوٹے بول کے یا اپنی جن میں کی مبارک ہوگیا جنہیں کار چھ بنا ہے پیو لا بنی ہوں جناد لاڑا بن گیا جو کچھ لے کے بڑا سبھی سے اوتر خطر ہی گیا سک مسکنا جیو جایا گیا پلیت ہے بغیر گیا بھائی لاڑا جدھر آئے وجوہ نہیں سمجھ بھائی لاڑا جدھر آئے بن چن کے وہ خالی تر نہیں لے لے کے ترکیا واقعی لاڑا جسال سکن سکن گیا تو خیا بندہ نہ جنانی تیسری لڑا جی تین بن کے آیا پھر سو ایک جناب تین سنا دینا مائی آ سڈے آد احمد اللہ نے یہ پلیتا نہ دا نا کرنا بولو بھی یہ کرنا نہ لوگ بلکہ سلام دعا تک بھی نہ لوگ بچ کے لوگ یہ اللہ متبالا بزرگ یہ فرما دے جے آنا میں لاڑا بن کے تے بکواس کی تاڑا بن کے آن دی گھر بہ کے گلا کرنا ایمان نہ تاروائی پا کے تیاری کر کے ایمان سارے گھر آ تے بھئی کی گل پروگرام کی ہونا तो पत् अनारा दे दो पतर अनारा दे साडी गलियों लं दो बंदीरे सिर बिच छितर मारे साडी गलियों पर पर पर, نہیں تو بندے دا پتر بن جا جدروں جدرو تے تین جدروں جدرو تے بندے دا پتر بن جا انسان بن جا پت پتر نہیں دے جتر آیا اچھا سننی تینوں رل مل کے او کیا پتر گنبد کی سدا ہے جیسی کہو گے بولو جیسی کہو گے ویسی سنو تو تم ہی آتا ہے نا گنبت کی سجا ہے جیسی کہ ویسی بکواس پک لاہ بکواس پک لا سنی قسمت کی سداح جیسی کہ ویسی سنو گے میں ایک ایک گل نوٹ کر کے جواب کا دینا تیری گنبت دی صدا والی آواز کوئی نہیں آئی گنبت دی آواز ہے گنبد چیز آواز آئے وہی آواز جی او جی دی دیتی جاتی ہے سمجھ گئی دو پترارے جی میری پہلی تکریق جی سنی تو بڑے جناب جی لائبری سنی وہاں مجھے یاد ہے جیسا کہ ماریا پڑھنا ہونے لیکن اج مائیاں بڑے عجیب اندی تو پڑھتے کوئی سواد نہیں پیا اور دو پتر انارا دے सा घर से बड़ी दूर की बात और साहलो लंघ दिया बनिया तेन छेत्र बंदे का पुत्र बन जा नहीं चौधर तेन वाल अहमदुल्ला धक्का दे ہمیں لاڑا بن گیا تیرے جا کبھی کئی کتے ویخے نے یہو جہ قسم ربھی لوگ چڑ مارا سر کتے پترا تہوار لاڑے ہوتے علامہ اقبال کو اپنے بارے بھی علامہ اقبال نے ٹکری اٹائڈ کی ٹھنڈ پی میرے مور بھی حسین مدنی نے نام نے مدنی قومیں اتام سے بلوتی ہے جدو کاروائی پائی نا جن ہے اسلام ملک مقدم اسلام مقدم نہیں جدو علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال نو پتا چلیا ڈاکٹر اقبال نو پتا چلیا بسری لالت سی ڈاکٹر اقبال نڑ گسا گیا جسری لالت ہی جناب طرف کیا اجم ہنوز ن داند رموز دی ورزم دانت رموز دی دیور محمد جدو علامہ اکبار نے ہے ریٹائر کی حسین احمد کی کی مدنی دیو دی جی گل علامہ دی زبان تو سن کے بلا ہے علامہ جناب چولہا سمجھ جناب دے سر جی نزدیک علاوہ جناب جی اگر بکاؤ تو آجا انو مسلمان ہی سمجھنے کہ علامہ اقبال دتا صاحب دے کیا کے بارے میں آتا پی پلاد حج میں تم ارمر کدے او پیر سنجر لاہر م گشتی جی تیرے نزی جی بولی بولنے والے مسلمان نے تو رب جی کشمیری کیتا تصا سنیا پر پیو رن ساڈے مسلمان میں داخل ہو جا سمجھے نہیں تو جناب جو بندی مدم مورنا لاما گولج صا اللہ اندی امرو صحت سے برقرد آپو آمین تمام امام مشاہدہ نے سنت امروصحت جذبہ تردیپ سبری قدی نے مزید اللہ ہر برقر ادافایا ہر سنیوں اللہ جزائ كا ہر ہر رحان نہ ہر برقر ان كتاب پڑھ كے كھ لیا اس كتاب نے سفر نمبر چار سو ستائی علامہ اشیر جود ہی ارد کراگا سارے سنی کوشش کرو جنہاں کل دیوبندی مدد بدلو سا والا کوئی نہیں نا وہ دیوبندی کی مدد بدلتی خریدو آه. سمجھ گیا اپنا سنیوں سنی اس ماں کا لٹریچر سنی دیا کرو اپنا سنیو سنی ادا ماں کا لٹریچر سوئی دیا کرو چک پڑیا کرو تاکہ تہن معلومات حاصل <سؤال> ہونا علامہ الاجار اشرفیت دامن پرتاپ مولالیا نے اپنے رضای اس طاق باب العد گیٹ ات مقتبہ رضویہ قائم ہے اپنے واپسی الحمد اللہ سمجھو کہ کتوں لاہور کتوں جناب ملتانو کراچی جا کے کتابیں لیا پیندیاں سن لیکن الحمدللہ للہ ہوں تو تیرے کا میں چیز کا چشمہ پورے اللہ توفیق دے اپنے بچوں نے سنی مدارس ہی داخل کراؤ علم پڑھاؤ اور نال اپنے سنی وال مال کا لٹریچر حاصل کر کے خود پڑھو دور پڑھاؤ دکھ کے اپنے مسلب کی تبدیل سستی کا مذارا نہیں کرے کرو دنیا چند روز ہے اتنے کا مال اتنی رہ جانا اللہ توفیق دے سارے کام اس طرح کرو گستاخی نے ایس شیر سن کے بند حسین احمد جی چلا کری پی بال سو گردم تو بات نہ پڑھ لو اپنا جو مرضی مطلب وہ سارا مواد مل جائے <سؤال> چمنا گل نہیں تو میں نوٹ لایا کام سنو جی سرکار گرامی سن کے خاص کر کے ادان چھے چم کے کھان چب تائی سی ایک موری بڑا فرتی لیا اس کمپنی چیسلاباد کہہ دیکھو نا میرے بھائیو بھائی لوگ اگوٹھے لیتے پولیس مرا سلانا انداز اس پیار گل پہ کئی فل ارے میرے بھائیو اے لو سن بڑے انگوٹھے لیتے ہیں میں کہو پاگ دیا پتلا انگوٹا جہاں لوگ درد ہو سوادلی پا دیتی ہے جناب چول آیا چول کی چول یہ آنا جی دیکھو جناب انگوٹھے کیوں پہ انگوٹھے روز رہ جاتا میں من ہرانی من ہرانی بولو من ہرامی لو میں اغان چلما دورانا کہ تصویر انگوٹھے چونو پھر دلارے فل کرے اگان سننی پڑت ایک ادانے پتا لگتا جیپنی آ گئی بچے دبکاؤ کمپنی میم آپ نے بالکل ان حقیقت بہت خرک اللہ ماری کمپنی جنٹی ایک جنتی تا چار کھیلا چلایا منیا منایا تیس ہزار کا مطلب کھوٹ چپینڈ کا پاون مال وہ بڑا ہی نام ہم تیرے کے لئے اور مچھل بیٹھے یہ جناب کی چڑیلا کبر بیٹھ اجی بھی آل اب آپ کنابانگ پڑھی اپنی کمپنی کا تیار بڑے فرق ای جان جادو انائیں کہ تھی ہو گیا اندر لفظ بگڑ دے تو بگڑنے تو لیکن میری سور نہیں بگڑنی چاہیے برا پروام اگر لفظ بگڑتے میرے سور نہیں بگڑے آزاد امیر روپ میں نین الی علی بسو بلا الی بس ہو بلا یہ نو منٹی دوں گی نان سکا ایک دو منٹی دون ایک نو منٹی دونوں آ نبی پال بھی اذان سو لو جب نبی پال کا غلام ہم ہنسی بڑے مسلمان ادان پڑھتا تینشکین گنبد سگڑا اور پرب ہے بلالی ناگر کرتا غلام پڑھ پڑھتا ہے ادان پڑھنے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام علیکم سول اللہ بسم اللہ و اسلام والے کلاس اللہ بولو ازان دزان دزان دسہ نہیں اللہ کی کسم اذان کہڑی اذان شروع ہوتی ہے نبی پاٹ گلام سننی ہم فیمر مسلمان ازان کردہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سوچتے ہیں سننی کی کردہ انگوٹھے چروا یار کیون پڑھتے کیفے محمد محل ہے انگوٹھے نا نا بھی چومو کہوشی پڑھیا پڑھیا جانا کہ منہ سیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹے والی اکان دروج بھی پڑھا گیا میرے بھائی انگوٹھے چونتے ہیں دروج رہ جاتا ہے میرے بھائی من ہوئی ٹان کے زمین آپ دشیلا سارے کو نہیں روا بس محمد پڑتا اللہ ازان پڑھنا کر یقین کرو ہر پاس سمنا چایا معلوم ہوتا ہے جہاں زمین پیا سمانا چاہیے آواز دے کے او مستی کے انداز ازان پڑھنے والے آنے پیارے انداز ازان پڑھ کے نبی کے مدینے کی تازہ کر دینے والے آر ٹہر جاؤ سرا ٹھہر جام عصل اور سرا ٹھہر جام وزن. میرا دل اس کو مستی دم داد نکی کو دیکھو چما گا کے کنبا کا سجدا کا نقشہ اپنی نگاہ دے سامنے جما کے روحے بلانی حاضر کر کے ازان پڑ کے نبی کے مدینے کی یاد آنے والے ذرا خیر جام ارجن ذرا ٹھہر جا ارجن میرا دل لرز رہا ہے کہیں کع گل نہ جا کہیںگ نہ جائے ہاں کہیں بگ نہ جائے ہاں کہیں کا بگ کہیں کا نہ جائے ہاں کہیں کا نہ جائے کہیں کا نہ جائے آدھار پڑ گئے چین دلان چین پہنچان والے روپوں کے روڑ بند کرا دال آ کہیں کا بگل نہ جائے کہیں کا بغل نہ جائے اور تیری شور پہ ابھی ادان پڑھیے لب کی قسم پر کے ادان پڑتا ہے جب کوئی روا ہوا تو ادان کی آواز جدے تن کی روا بھی چپ کر جائے گا جدو سنی ادان پڑتا ہے وہ بے سکویا نکون مل جاتا ہے بے چینا نین مل جانگ پڑ بغیر اللہ ملا پندرو شریف تو اللہ جیڑی ہے نا وہ موجود نے اچھا کام بغیر بسم اللہ تو شروع کریے او بے برق تک ڈٹ ادم کٹو فکر نہ کرو جی تھوڑی بات رہ گئی نا دو مین سال وہ بھی اج کٹ کے جا سلام اللہ تعالی سب سنیا سلامت رکھا کوم نے ویڑا کرے رب تیر نہ ہی کرے نبی نبی پال دن رات اللہ کے محبوبہ تیار میں دن راتی کو اللہ کرے چکے جان جناب سارے پریشان دت چاہے شہید ہوئے فوت ہوئے اللہ انہوں نے مختلف ہر سنی کی خیر ہو گیا ہر سنی کا پلا ہو گیا ججربہ کھنگورے مارنے اگام جناب کی دروشی پڑے سلام سلاموں نے چکنا کرے کام والی بولی کی آواز پہ نہیں گئی اکے کھانی نسل ابھی آنے تر ابے کی کتاب سامنے جناب ہم تو جناب پہلے کے ہم تو پہلے کے ہم تو پہلے کے ہم تو پہلے کے پہلا دیا نکا تو پتا بچہ نکاح تو پہلے نہ ہوتا ہر پہلے دن میں گل سن جب پہلے میں نا تو الحمد للہ تجے عقیدے کے بڑکے کی کتاب الحمد للہ سا جی تائی ہاں میرے کو کتاب تجے بڑکے دی امداد مشتا بولواد مشتا سفا نمبر پنجاب نو سارے بولی بولو مطلب آواز تاری جا دی ان پھر آپ میرے پا گیا سارے سبھا کو بولا کہیں نہیں ملا پچاس ہزار کرما لیے نکی میں پڑ تو جنانی کے گوڈے موڈے بیٹ بسو نہیں تو تسلی کرا جو سو نمبر انداز المشتا لکھا جناب فرمایا کہ سلا تو اسلام کا یا رسول اللہ بولو سلا تو سلام والے کا سلاد سلام والے کا فیلا خطاب میں بعد وہ کلام کرتے ہیں یہ تصدے مارنی پر مگنی ہے نہ آدمی میں امر مک بچے تو قرب و بود وغیرہ نہیں ہے اس کے دعا میں شک شک پہ یہ کوئی قیدا شہدا کوئی نہیں کیوں جی ہو جا شک کرے <متاز> جنا او ہو جنا شکیتا اے ہوئے ہر لکھاؤ پاکے اصا تو نبی گلام الحمدللہ درود پڑیے مدینے والا درو سام ایک جگہ تو میں جی بیان کیا ایک چیٹ آ گئی ہے جی میں ایک بچے نے دی بھی نہ سرا لے کو باہر سرام المسلمان سلم مسلمان ملے نہ سراما مولوی جی علامہ صاحب ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی سنتا بھی ہے نبی جانتا بھی ہے لیکن روزے کے جو جائیں اس کا سنتا ہے اور روزے پہ, پہ پہنچنے والے کو شکر جی ایم آنگی جیڑا رول دے جا کے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار سو لے پڑھیے نجائز نہ بھاوت نگر کی مسیح پڑیے ناجائز جہاں کام اتے شرک اتنے نجائز اتے بھی نجائز ہو گئے جائے نجائز آ تے نجائز ہونا چاہیے میں کیا کچھ کتاب میرے کو ابڑے کئیم جل لام و سلام اللہ صحیح نام بڑی پیاری گل جناب حدیث نقل کر کے لکھا لئی سا لیا چیا کو سب اللہ سمنا کد دینی یو تلیہ لیا پلونی تو ہے سو ہے سو ہے نفر گلام چاہے مشرق چوے چاہے مغل چاہے چاہے شمال ہوسمان چو پاوا چوے ہاوا ہوے بلندی چوے پستی چو سمندر ہوئنا کسے بھی کونے سے ہے سوانا غلام جب بھی آپ نے کبھی ذات درود پڑے مدینے والا آتا اتو ہی درو بھی فر بولیا ایک فیور بولیا خطے پاکستان لاوا مارنا پوتا ہے محمد ابر عزیز صاحب چشتی مبلیور بڑے ایجنڈے سندر خطیف خطیفی جائے سنگل پرچی آپ پرمانے ہوں اس کمپنی دلے لتاں تریک سر شکور ڈیتر میں کہنا ہونا یہ مچھلی دی ایک قسم ہے ڈاوا یا ڈولا اب آڑے ری دے جی سو جا کے ٹو سو لے گا آ سیم چیز منڈا پہ نہ سیم کے لوگ آم فرشتے پہنچا دیتے کہیں سے پڑنے والا پڑے تو فرشتے بےڑا مرک جاؤ کل کتریا تیرو لے آئی لبھی کتوں اللہ بھی قسم میں ایمان ہے فرشتے بھی پہنچا دیتے ہیں فرشتیاں لیکن میرے غلام محبت پیار تو درود پے پڑھتے ہیں میں انہاں محبت کے پیار نالے گلاما کا درود خود سننا پیاں پہچاننا دیا اس حدیث کی شرح زمبرداری غلط ہو رہے انعام بھی پہلے والا قائم سزا بھی پہلے والی قائم تو جو پچھا کیا وہ بھی قار مار کے ادھر گورنمنٹ امان قدم رب کی جدیاں پیڑیاں انہوں نے حالات کہ خمل والا کد کر اللہ فاسیدی کی ڈاپ آپ نے اس حدیثی شراب اصما سلادار محبت ہوم دانی تین کسی واستے بھی اپنے آتا مولا سادے سادہ دروج سنتے بھی نہیں پتا سان بولی بولو مطلب نبی کی پہچان چ ہولی نعا مارو مطلب نبی پا کی پہچان نعرہ مارو یہو جہاں اندالہ مارو جی کرسیا تو بیٹھے تو کرسیاں بھی جان جی جی منڈیاں تو بیٹھے بھی ٹوٹ جانے ہی ٹوٹ جان تڑا کرتے تھے جا لگے چا oh. oh. oh. مار کے دیکھو پیچھے رینڈ ڈاک پڑی سطاب خلاف زبان کٹ لرکت کر لسمت کوئی ملے ہی نہیں تین کوئی ٹکریا ہی نہیں میرے سامنے آ جائے ایمان آ جے میںرے جی نہ چھڑا دیا میری بہت امل گیار تن ماں خدمت دست بخد کر گا سنیوں فکیر کی جان مال اولاد ہر جی ہرکت ہونا جنادے میں کٹ دیا فرقے میں نے گورتہ منگینا اب مک پہ ملک سارے بزرگاں بنایا پروار دے نام کا نہنگ کر کے بنایا سال پہل دیا تھی سارے سال پہلے دے لکی نکاح نو مہینے بعد تیاریاں ہوتی ہیں سال ہی پہلے کا پتا لگتا ہے جنہ نے انگریز کے خلاف جہاز کا قتل دادا قصبے جا کے اپنے علامہ اللہ لے کون آزادی اللہ, اللہ, اللہ جانگریز کے خلاف جہاز کا فتوا درا کچھ ہوا فتوا واپس فرمایا نہیں فضل حق نے جو بات کہی ہے بالکل جہاز کے خلاف اگریزوں کے خلاف جہاز کا پتوا سارے اکاور نے دیکھا اور آمدولی والے نے سچا کیا ہے فضل حق کا نعرہ حق ہے پگلے حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو سگلے حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو اور جس کا ایک فٹ تھا کافی اپرنگ کے لرزانے کو اور اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے چاند اٹھے ہیں اہل سنت گونڈ اٹھا یہ نارا ہے دور ہٹو اے دشمن مل پاکستان ہمارا ہے بولو پاکستان پاکستان پاکستان پاکستان سارے بزرگا پاکستان ہے پاکستان پاکستان پاکستان पा... پاکستان آدت لائے رحمت ماند نے انگریزہ جھوٹیا اللہ بریزی کے شہن شاہ تو دی ہمت تو قربان جاوا توجہ کرو سنی مسلمانوں ایمان میں مجبور ہوں میرا دل کرتا میں جناب جی لگائی ہی بیانہ ہی لیکن ترتنی سلام میں جنا ماشاء اللہ چوتھا گھنٹہ شروع ہو گیا چوتھا ان شاء پانچ پانچ کی گل کرنا لینا اشرا مغرب میں نام دبے بھی لاج دو آ تو سنا دیں ابھی نبی پال دی ناس پڑھیے اپنے برگا کی دا کا خصدہ پڑھیے ماں ہے انہوں کے تھلے بھی کہ اپنی واری آئے تو نبی پال دی نا سن کے سڑنے والے اپنے ملہ دی واری آگے پتا ہونا کچھ نہ جائے پنڈی کو آتا نے آشا گروپ آن اتنے کہ نظم سنا ہوں سن ہزار اب انتظار کی گھڑیے ختم ہو رہے ہیں جن کا کافی عرصے سے انتظار اب ان کے آنے سے پہلے ان کی شان میں ایک نظم پڑھی جائے گی نظم پڑھنے والا جناب آپ فلان صاحب کشیم لائے کے انہیں آنا سپیکر کے میں نہ میلہ نہ بزملہ نہ دروشریف نہ میرا بھی ہونا یہ این جات پیچھے بن بل بتا رہی اگر منہ چنا پڑھنا بھی پنڈی چو شہ ہو گیا ہوں پنڈے شہ ہو گیا ہوں یاروں پنڈے چو شہ قوران آ گیا سبق تو ہی دتا پڑھانا گیا ہوں پنڈی چہول کوانیا میں کیا پاگ لو شہل قرآن میں جہا جناب اللہ رسول کے پیاروں رب دیا نبیا تلیا نشانے شہر میں پڑھنے پنج پر پنڈی شہر شاڈا یار ہو گئی ماڑیا گیا پنڈے شہر شیتا میں آ گیا سارے بزرگوں دے بارے میں بربت کرتا ماڑا نہ قمر تین فیال کی اس طرح کے ساتھ حادثہ ہوا جس کا لکھا تفیر شاہ ر قرآن اللہ مطرف حور رحمت اللہ کے بارے میں اندر اخلاقر نکل گیا اللہ نقر اللہ تو کیا شاہدی اللہ اللہ محمد سیدی مولائی شیخ رویس جا میں رضویا فیصلہ باد رحمت اللہ خان ان بارے لاش کو جنابی اتنے وقت پہلے ہی دفنا دیا گیا تھا اور بائی مان دیا پترا جا جا کے اپنے فیصلہ بادی چوڑیاں چمارا پوچھ خدا دی قسم حضرت کا جنازہ پا حضرت کا جنازہ مبارکہ کسمیں خدا بھی جی جا میں رضوی آ شاخ ہدی داغا گوم چمان جدو اٹھایا گیا چینل آدار سے جناب انہوں نے علاقوں میں لے جایا گیا تسمیں رب بھی اب نوارت جلدی آپ کی بارش تو لے کے فیصلہ تب تک شہید ایک دریے آپ کی میت مبارک تھی جس اسٹیشن سے کڑوتے الحمد الحمدللہ ہر اسٹیشن ہر علاقے والے آپ اور دیکھ کے ایمان ال کا چہرہ مبارکہ لوکی رشک کرتا سا اور کہہ رہا تھا آر کا جنابا زرا خون سے نکلے تا سے زرا خون سے نکھے اے اے اے اے دنیا دیکھا رب کی دی قسم اٹھا کے کہنا انوار خدا بارش ہو رہی کی بارش ہو رہی تھی اپنے کالے ملوانیاں کے بوٹیاں کی کالک چھپا بدبتی دی کر خدا کی قسم شاگر خران علام ابد اللہ پور ہلالی رحمت اللہ جدو یہ حادثہ ہوا پلکو پول جدو حادثہ آیا آپ جناب جی شخص اٹھایا گیا آپ ہوش بھی سی پر ماندے پیسے بیجیو کلمہ پڑو آہ آہ رب کی کٹم اٹھا کے گانا کلما بھی پڑھا رہے ندی کے گراج کے بروج بھی پڑھا رہا میری عقیدت مند دین نئے لگے حضرت جی اس ٹرک کے ڈرائیور نسا ختم کرنا چاہتے ہیں پر او نام ماں دا آخری بسر سے کلمہ پو ماں دا آخری ایمان نال ماں کا آخری وقت پڑھو ماں کا آخری وقت ریر درود پڑھو ماں کا آخری وقت ایج کر کے ماں کا آخری وقت درود پڑھو اور ماں ڈرائیور سرکر ناف کردا ماں معاف کردا پڑھو برو ایمان ادرو پڑھا دیو اب سنت کی پرواز کرائی اور گجرات کی سب زمین تو پوچھ اہل سنتھی مبلک اہل سنت مولانا علامہ قاری نوری لے دا کاخری وقت جدو قریب آیا گجرات کے عوام گواہ دوان نے آخری وقت کریب آیا بندریا لالت پی ہوئے نے رو رو کے جو یا رسول اللہ اپنی اوہ بدائی بدائی بدائیوں والی بولی نکل پہ ہو گئے اپنی چار پائی سرکار کہ گئے کھڑے ہو گئے کہ گئے وہ دیکھو میری سرکار آ گئے فریاد امتی جو فریاد امتی جو کرے حال زار میں امتی حضرت قبر کروڑا رب رحمتہ دیاں بادشاہ پروا نبی پاپ والی سراب سلام کی نظریا ہو تو ہو فرما دے میرے فریاد امتی جو کرے حال زار میں امتی جو کرے حال سر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور پر مانے خدا دی کس میں بلّہ لے گئے تو فریاد کو پہنچیں گے پر فرق کی ہے اتنا بھی تو ہو کوئی اتنا بھی تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے مان اور حضرت اللہ مناز اسلام شیر بے شہر نے سنر اللہ مولانا محمد عباط اللہ صاحب رحمت اللہ کے بارے میں بکواس بتی ہو تیری ماں کتی نے جم کے تین اروڑی نے سواند خدا بھی کسم سا دا دل کھولتا سی نہ جلد تری بکواس کل کے وارننگ دے خبردار بکواس بلک کرتے مرنا رب کی قسمیں ترا انجام یہ ہو جائے گا تری نسل کی جان ساری غیرت کھیلنے کی نجائز حرکت نہ کر پتا نہیں کون نہیں اللہ کی قسم اٹھا جائے نا امریکن ہسپتال جمدر لاہور جمدر جدو حضرت دشرے بے شہر ہے جناب جناب داخل سن اتو کراڑ کراڑیاں بھی اکھ لگیا کوئی یہ بیمار کوئی اہو جا بیمار نہیں تے عشق رسول کا کوئی بیمار ہے حاضفے پی سن جب آپ جی کپچنگ پرواز حضرت امام شرفیت بسید کا مسودلہ رہتا پسیدا پڑھ دے سن اور جناب جی شیرتے سن سواکالئی محمدم سید گو مین وئی ولپرینوری اور سیدھے سے شیئر پڑتے ہیں کب سے رسک چکا رب کی قسم اٹھا کے کہنا اگر میں جھوٹ بولا تو مینو خدا مرتبہ کلما نصیب نہ کرے قیامت پیامت اور مستفا کی شفا اولا محروم رکھے اس کو بڑی گل میں خود جناب جگہ آپ کا انتقال کی خبر سنی فوری گڈی لائی میں سانگلا شریف پہنچا جا کے دیکھا تو جنابا مبارکباد لے کے جناب جی میدان میں رکھے اور اعلان ہو رہا سر جلالہ بالکل تیار ہے سفر درست کرنے میں جلدی جلدی کے نام ایک سال ٹو کے اگے پاسے آیا دنیا میں نو جان دی میم آ کے پیچھے اہل سنت کا مجحٹ آ رہے بھی زیارت کر خدا کی قسم میں حضرت دی زیارت کی ایڈی سوہنی پیاری داڑی امانگل چھ سفید چہرہ پتہ لگتا سی وچوں کوئی نور دیا چھواوا پہ نکل دیا نے اور جناب جی انہوں دے زندگی کے آسار نظر آ ساری زندگی انہوں نے مردہ ملازرے کر کر کے اپنے نبی ہو ساری زندگی اپنے نبی ہونے سبوت دیتے ہو مردہ اینڈ کمپنی کے جناب کڈے ہوا ہو تو مرکے جناب جی میرا مطلب مردا ہوتا پیا جناب آپ بار جدو پڑیا پیا ایک بیلی حضرت کا آ دیوانہ ایمان مان الاف کے انداز ہی پیا کہ لوگوں آج سنیا دا شہر بھی ویکو ویکو سنیا دا شہر کسمے خدا دی جنازہ پڑھ کے لکان نے آخری کیتا پھر جنازہ اٹھا کے حضرت صاحب دا دے دار العلوم او سے کمرے وچ لیا جیتے آپ جمعہ پڑھا کے بہتے سب ای دروازہ بھی کھول دتا ادھر کا دروازہ دو بھی کھول دار ایلان کر سنیا شیر نج رج کے دیرہ دبئی نے جناب جی ایک جگہ تقریر کی تھی تقریر کر کے خوب بان بان کر کے آخر چیلن کر پلیٹ کیپریشن جنہوں نے یہ آخر یہ معلوم ہوں کہ اس مجمے چ کوئی واس کا دیوانہ بھی مل جدو نے سنیا کہ اج ان بخب کی کل واسطے بھی تیاری کر کے پیا کل کر معلوم ہوتا کبا دی گل سن کے اسی ویل ہی آرگاہ ونہ کر بیٹھا ہوا ضرور آخیا ہوئے گا کہ سی نیاد پیڑ دیا سین سن یاد پیڑ دیا پیلا میری خبر لیا جت کر کے من مطلب بہت سے دیوانے نے جنوبی کی بہت پاس بہت میرے واسطے آپ نے جنہوں نے کئی سو سال پہلے کہہ دوری دلا سہ چنی لا پر دل ان کی دالی لاو لاو لاو دا نا اور روس پاگ نے بڑے عرصہ پہلا تو تسلیاں دیتی لوس پاگ نے پھر کرم فرمایا مایا آیا نا دوجا دن کو جب دوا دن تیاری کر کے جناب بیٹھا سی اسٹیج پہ اعلان کرنے والا اعلان پر ہادر وہ آ رہے ہیں جن کا برسوں سے انتظار بس اب چل ہی کری مجھے جلدی جلدی ہسپتال میں چلو پوری جنا چکن ہوئے انہیں آخلا یار کل آپ نے کسی بلیاں کا آپریشن کرا ہے آپ بلی والی کتوں آنی شروع ہو گئی مجھے لگتا کہ پریکٹیکل کروں گی بس جب چاہ جو آواز جب ہوئی ناجو پتہ دیکھو دلی نے آخر بالکل رضوی جو گل کی سچ کیا کر دینا دلی موقع پہنچ کے تیری کر کے لیکن ایک ہوئی منگل جلدی جلدی اللہ تعالی اور یہ ہستکال ہے بس ہنگامی ایمرجنسی ہمارے پاکستان کے بڑے عظیم جلیل لوگ قدر آبادی نے دین تشید لائے تھے بس کچھ اچانک ان کی طبیعت کچھ علی ہو گئی جلدی جلدی کروڑ کروڑ روپئے فٹافٹ جناب پرچر بنے کر چک چپ کے ہایا کرمرجنسی وارڈ جب لے والے محال ڈاکٹر اندر داخل ہوا کام یہ مدد لوگ ایساری باہر کمپنی ایک سال پہلے جامع ہو گیا بڑی کاروائی پانی تھی جناب جناب ڈاکٹر جناب کی پوچھو ڈاکٹر بھی بنے یقین دفتر بلے ڈاکٹر بننے جناب آرام سکون سب ویکری جہے جناب <laughs> <laughs> جدو رے نکل گیا نا دیکھا ہوں دم سامان ختم ہو گیا پھر دیکھ کالا منہ نیلے پیک کر کے لاش نال اینا ایمبا نوٹس اپنا کرتا نہیں ڈوگری پولیس اختیار کرتے پوری رپورٹ پیش کر ایڈا لمبا نوٹس اخبار کا پلاشر سارے گروپ سارے ریکارڈ نہیں ایڈا لمبا نوٹس نال میت دے لکھا سی پر مولانا کا چہرہ نہ کی میں دے سے کمپنی دے بڑے قریبی تو قریبی اس موڑی بڑے چہتے قریبی نو ایک پوچھا میں کیا بھائی اے گل کیا بات ہے کی خیال چہرہ کیوں بخایا گیا بڑا رولا ہے آخر بڑی چار آپ نے دسو چہرہ بخایا گیا بخایا گیا نمائندہ جہ یہ آشکا گلام والے خاتے یہ پیسے وقت مرتب میں کامکی رولا پیا اللہ کے قسم امجد چیشتی میرے نام تھی میں تھوڑا یہاں جی رکھ کے میں کہ اپنے دن ہوں تم اس نظری کہ وہ کھلوتا بھی تھے میں کہ آدھا نہیں یار میں بالکل مانا بار ہی میں پڑھے ہوں جناب دسو ساڑا مسئلہ حکر ارے موبائل حکمت ہی ہوگی جدو بار بار آ کے حکمت ہوگی مینو چڑھیا گا کی حکمت سن کیوں چہرے بخارا ارے مولانا اس میں کچھ حکمتیں ہوگی حکمت ہوگی میں حکمت چہرے سے کوتا موتر گیا <تصح> بھائی حکمت بکواس کر دے جا کر فلانے نو پوچھو پتر اس ویسے جھوٹا ویک سکتے سن تو خدا کی کسمے عاشق آشق دیوانے کدی بھی بغیر نہیں دیکھنے تو بغیر نہیں سمجھا آخر منع کئی سن لیکن نہ کیوں نہیں نبھایا وجہ کیے اینڈ والا کاندھن یہ نیت کسی بے عدد کی یہ ہے نیت کسی بے عدد کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے یہ نیت کسی بے ادبی کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی مودی دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی کے کے ہے خٹیا شیخا والا دا شیخا جا کے, کے جہلا مولی سلطان محمودی دی مر گیا یقین کرو مرنے تو بعد جی میئر کی حالت ہوئی جا جا کے پوچھو منڈی بہد دین والے ماری سلطان ملو مر گیا. دے تو والے بڑا شہروں تفصیل کا بڑا جناب قریبی جب ہمارے تفسیر صاحب تھا انتقال ہوا تھا تو قبر نکالی گئی تو قبر نے آپ کو دفنایا گیا اس قبر گھنٹے تک بڑک کئی دنوں تک خوشبو لا کے خوشبو خوشبو میں کیا سڈکے آوا بکال کئی گھنٹے کئی دنوں تک تے صاحب تفریح کی قبر جی جی کھوجی گئی جی وہ رکھا وہ کئی دن گھنٹے تک خوشبو آدیار نے تو ہوں کی گل ہے اتنے کوئی روڑی بڑی جی خوشبو نہیں آتی ہوں بھی آنی چاہیے نہیں تو قبرستان حضرت واضی علم سے نبی دے نا تو اپنی جان پردان کرنے والا سنیا دا جوان بولو سنیا رب دی قسمت سارا سنیا کا سی سنیا دا جوان جس وقت اس قالم کمی نے قتل کرنا کی کاروائی پی گئی آخر والے آ پڑیا پڑیا نے آ کیا تنکار کر دیں نہ میں انکار میں اپنی کیتی کتری کٹری تاری پھیرنا پوچھو جا کے نہیں آوازی جی मियांवाली की जेल ते दी दी से कोठड़ी जो राजीर मुद्दीन शहीद नाबल कर दिता कोठड़ी पैरा देने वाले आले दुआले गश्त करने वाले जो गश्त करते हैरान आने दिन चर ला पुजते रात कोठड़ी कोई बत्ती तीवा नहीं बालन दें दे। کیونکہ سامان خطرہ ہوں کوئی اپنے آپ اگلا کے نہ کوئی مر جائے کتنے کلے نہ چڑ جائے کوئی بتی کوئی نہیں ہوتے جد رات جیری جو جو ہوہری چانن آ ری چانداد کوسی نے میرے پابندی سراسل کر دس ہندیری کوسی چانن لاح والا مدینے دا تاجدار آ دا, دا اے مدینے کا سونا چاہتا ہے جہاں بار و دلی و شاہی دو ندی وی لے پی و ر کر کے سب حالی تنا کی صرف دسواں پوائنٹ دل کا اشارا کن کام اللہ کی قسم کر رہا کہ یہ دستورے دبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی دیا یار زندہ سو بتو جا کے تو نہیں ایک تمہارے بات سے توحفہ لیتے ہیں بہترین تباہ کا خیت کتاب حسان اتاجت ال شکی القاسم مسلم جو بندی حقائق المعروف الماروف درنگی, درنگی, درنگی بہترین معلوماتی ایمان تے تے کتاب ایمان افروس باطل سوچ دھماکہ ہے ہر سونی کتاب کا حاصل کرنا ضروری خاص کر کے ایسے چکر ایسے ایس کاروائیا اس کتاب دا ہر سننی کو ہونا ضروری ہے اس ایک کتاب کا حیا صرف پندرہ روپیے سنیوں ایمان اور ساری زندگی روپیے خرچ کر دے گزر جا رہی لیکن انشاءاللہ حق و باتیں درمیان انتیال کرنے آپ پندرہ روپیے خرچ کی تے ضائع نہیں جانا انشاءاللہ لیکن اللہ لیکن سر سنی کی قیمت کروں گا کتاب لے کے پندرہ روپے دے کے کتاب لے چکے انپ کے نہیں رکھنا ابل تو آخر تک بار بار پڑھنا کئی بار پڑھنا ان شاء اللہ تعالیٰ جے جنابی پڑے اے دا اے قیمت جناب پڑھے ہوئے جناب کئی گنا زیادہ نہ پگن میں ہے ان شاء اللہ کتاب بڑی من جانے کتاب ایک ایک ضرور لے کے جاؤ اے کتاب بھی جو بھی جو پرچا او بھی جو, اے اے بھی جو ضروری گیارہ ہزار سلام پڑھ کے بھائی الام پڑھ کے دعا سر تک جانا لیکن یاد رکھو متے کوئی آ کے ساری گلو کا جواب نہیں دتا چیز میں آدمی جی وہ چیلنج کر گیا تو میں اس چیلنج کا جواب نہیں دتا میں بند کوخری آ جاؤ نہ پانی ہومکا ہو کوی ہوئی جیسا سا دوسرے انشاءاللہ شاء اللہ تری ٹڑی کا ٹائم کریے اللہ کے فرض و کرم دہان ان شاء اللہ ا بقایا پروگرام ریکارڈ جڑا میں اپنے کو محفوظ کر لیا ہے پھر اگر کسے نو کوئی جناب کی شتان اگل لاوے پھر کوئی شیتان انگل لے کے کوئی ٹپے نچے مینو سد لو ان شاء اللہ تعالیٰ خرچنا کر کے دیا گاشاء انشاءاللہ پوری کر دیاں گا یاد دنیا ان نل بات ابا نو کا پیارے حدیث فرما دو حق آ تے باطل نس ہے اور بے شک باطل نس جانے والا رب آرناداہ رضو اللہ